وعلی آلک یا نور اللہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینا صلی اللہ تعلا علیہ والی وسلم کا ارشاد نور بار ہے میں نے گزشتہ رات عجیب واقعہ دیکھا میں نے اپنی ایک امتی کو دیکھا جو پول سرات پر کبھی گھسٹ کر چل رہا تھا اور کبھی گٹنوں کے بل اتنے میں وہ دروز شریف آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا اس نے اسے پل سرات پر کھڑا کر دیا یہاں تک کہ اس نے پل سراط کو پار کر لیا سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے نیت کر لیجئے کہ اول تاخیر اللہ کی رضا کے لیے سلسلہ دیکھیں گے اور یہ بھی نیت کیجئے کہ موبائل فون سمیت ہر اس فیل سے بچیں گے جس سے توجہ بٹنے کا اندیشہ ہو نیس موقع کی مناسبت سے عز و وجل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کہیں گے میں بھی نیت کرتا ہوں اہل کلیمت الحق یعنی اللہ تعالی کا کلمہ بلند کروں گا نکی کی دعوت دوں گا برائی سے منع کروں گا نسیخ یعنی دین خیر خائی کا نام اس حدیث پاک کی پیروی کروں گا بل نکوائنگ والو آیا پہنچا دو میری طرف سے اگر ایک ہی آیت ہو اس حدیث پاک کی پیروی کی بھی نیت کرتا ہوں آج ہمارا سلسلہ بہت ہی اس کو کیا سلسلے کا نام دو عبرت والی خبریں ہیں یا عبرت ناک موضوع ہے وحشت ناک موضوع ہے حیرت ناک موضوع ہے دہشت ناک موضوع ہے اس کو کیا نام دو میری تو اپنی سمجھ میں نہیں آتا جب بھی ساری تفصیلات کا پتہ چلا موضوع البتہ اس کا جو نام ہم نے رکھا وہ تیزاب گردی رکھا ہے تیزاب کہ جب کسی کے ہاتھ میں بوتل ہو تو اس کا ہاتھ بھی گویا کے جیسے کہ کانپتا ہوا نظر آتا ہوگا کہ ارے اس کا ایک آدھ چھینٹا کہیں میرے انگلی پر یا میرے ناخون پر یا میرے پاؤں پر یا میرے کپڑوں پر نہ پڑ جائے لوگ اس قدر اس سے دور بھاگتے ہیں اور اس سے اس قدر خوف آتا ہے تیزاب سے جب اس کو کسی چیز پر ڈالا جاتا ہے تو وہ جو اس شے کا حشر کرتے ہی ہے تیزاب کی وہ جو تیزابیت جو ہوتی ہے اور جب یہی تیزاب کسی کینے کی وجہ سے کسی بکس کی وجہ سے کسی حسد کی وجہ سے کسی نفرت کی وجہ سے کسی غصے کی وجہ سے کسی انتقام کی وجہ سے کسی انسان پر پھینک آ جائے اللہ اللہ ذرا کہ مطلب پھینکنے والے کے سینے میں جو دل ہے کہیں اس کی جگہ کو پتھر تو نہیں آ گیا وہ کیسے پھینک سکتا ہے کسی انسان پر جانور پر بھی بندہ نہ پھینک سکے انسان پر کیسے پھینکے گا وہ انسان کس قدر ایک خطرناک اسٹیج پر پہنچ چکا ہے اور ایک عجیب و غریب قسم کے وہ مقام پر پہنچ چکا ہے کہ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے کہ جو اپنے ہاتھوں سے تیزاب پھینکتا ہے یہ تیزاب پھینکنے سے کیا کیا ہوتا ہے آج ہم اس کو دیکھیں گے سنیں گے اور یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے رپورٹ ہونے والی تعداد الگ ہے جو رجسٹرڈ ہوتی ہیں رپورٹس ہوتی ہیں مگر دنیا میں تیزاب گردی کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس کے اسباب کیا ہیں ان سے بچایا، بچا کیسے جا سکتا ہے انشاءاللہ اللہ ہم اپنے موضوع میں اس کو بھی شامل کریں گے تو آج کے سلسلے میں جو کچھ دکھایا جائے گا اس کی کچھ جھلکیاں بھی ہمارے پاس تیار ہیں آئیے کچھ جھلکیاں دیکھتے یہ چیز کیوں ہو رہی ہے معاشرے کے اندر غصہ اور اینگر بہت بڑھ رہا ہے جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کی شخصیت کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے نشے کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ جس میں اینگر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے یہ ایس ایس کرنے کی ضرورت ہے ہمارے ہاں بہت سارے مریض ایسے ہیں جن پر عورتوں نے جن کے پتہ ہے ہمارے ہاں زیادہ تر مریض جو آتے ہیں انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ تیزاب سے ان کے ساتھ ہونے کی حوالہ ہے اگر کوئی تیزاب گرنے کے فورن بعد فوری, فوری تیزاب گرنے کے بعد خدا لیکن کچھ دنوں پہلے کسی نے اس پر تیزاب دیکھ دیا وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو اذیت ناک سزا دینا چاہتا تھا اگر میں اس کو مارنا چاہتا ہوں تو میں فائر کر کے اس کو مار بھی دیتا تھا تو وہ چاہتا ہے کہ جی میں انتقام لے رہا ہوں تو میں جو نا اس کو ایک ایسی دردناک سزا دوں یہ زندگی فر یاد رکھ گندگی ڈال دی گئی کہ اب لڑکے آنا بیٹھیں تو اس بات پر مشتعر ہو کر ان لڑکوں نے باپ بیٹے دونوں کو آتے ہوئے جگ بھر کر تیزاب جو ہے ان کی طرف پھینکا اللہ جانے یہ کیوں کرتے لیکن کرنا نہیں چاہیے ایسا یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتے یہ چیز نہ خدا کا خوف نہ رسول کا خوف ہائے پیسہ اور ہائے پیسہ ایشی پان ہوتا ہے چودہ سال کی سزا کا قانون ہے اس پہ ہونا چاہیے عام عوام کو مجھے اس بات کی تسلی ہے یہ جو انکٹمنٹ ہوئی ہے دسمبر بیس میں حکومت نے انیشیٹو لیے ہے اس میں دو سیکشن جو ہے وہ ایڈ کیے گئے ہیں اور جب تک آپ کے کیس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ پراپر اور میرٹ پہ نہیں ہوتی عدالتیں کچھ نہیں کر سکیں یہ جھلکیاں تھیں مگر میں اس کے آخری جملے سے ہی کچھ بات اٹھاؤں گا کہ جب تک کہ اس کی پراپر تفتیش اور انویسٹیگیشن نہیں ہو سکے گی اس وقت تک شاید یہ مطلب کہ گنہونی حرکت کرنے والوں کا شاید یہ ان کو روکنا اتنا آسان نہ رہے یہ ایک تو بنیادی بات ہے کیونکہ قانون ہمارے ملک میں بھی بنا ہوا ہے اور یہ بھی عرض کرتا چلو یہ دنیا کے مختلف ممالک میں واقعہ ہوتے ہیں مگر پاکستان میں بھی اس کی ایویج بڑھ رہی ہے اور بالخصوص ہند انڈیا میں بھی اس کے واقعات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اضافہ بھی ہوتا چلا جا رہا ہے اب لاک کہیں کہ جناب وہ تعلیم تعلیم تعلیم لیکن جس قدر جس قدر دین سے اسلام سے دور ہونے کا سلسلہ رہے گا اسی قدر اس, اس طرح کے وشتناک دردناک دہشت ناک عبرتناک حیرت ناک افسوسناک واقعات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا جس قدر دین سے اور اسلام سے دور ہوتے چلے جائیں گے یہ یاد رکھ لیجیے کیوں کہ انسان کو یہ اور اس طرح کے کئی گناوں نے جرائم گناہوں اور بد اخلاقی سے جو اشے بچاتی ہے نا وہ خدا کا خوف ہے اللہ کا ڈر کہ بندہ اللہ سے ڈرے کہ یہ میں اللہ تعالی نے اگر میری گرست فرمائی تو میرا کیا بنے گا یعنی ایک شخص نے کوئی غلطی کی تو آپ نے اپنے غزب کا اور اپنے غصے کا اظہار کر کے اس کو تیزاب سے گویا کہ ایک طرح سے جلا دیا اب بندہ سوچے کہ اب میرے اس فعل پر یا میرے اس طرح کے کسی بھی گناہ والے عمل پر اللہ تعالی ناراض ہوا اور وہ مجھ پر غضب ناک ہوا اور اس نے مجھے جہنم کی آگ میں جلا دیا اب میرا کیا بنے گا یہاں تو چلو اس کا کوئی ٹریٹمنٹ ہو جائے گا لے دے کر ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ چلے اس کی کوئی صورت بن بھی جائے یا خدا نا خاصا انتقالی ہو جائے چلیں اس کا انتقال ہو گیا اور ہو سکتا ہے کہ اس کا اس طرح مظلومیت کے ساتھ مرنا اس کو مرتے ہی جنت کا داخلہ بھی دلا دے وہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے مسلمان سے تو ہم ہوتا ہے کہ جب وہ جو ایک ایمان پر جب رخصت ہوگا تو پھر اس کے لیے کتنے اچھے اچھے ہمارے پاس گمان بنتے ہیں کہ ایک مسلمان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو یہ نہیں کہ تکلیف گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اس کی یہ تکلیف جو اس کو دی گئی نہ جانے یہ تکلیف اس مسلمان کے کتنے گناہوں کا کفارہ بن جائے اور ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے کہ اس طرح کوئی تیزاب کی اذیت کا شکار مظلوم شخص مرتے ہی اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کر دے مگر یہ تیزاب پھینکنے والا خواہ وہ کوئی اقتدار کا مارا ہوا ہو خواہ وہ کسی سورس سفارش کا مارا ہوا ہو خواہ وہ کسی آہ اور کچھ وجہ سے وہ بچ کے نکل جانے والا ہو جو بھی ہو نکل گیا لیکن نکل جانے کے بعد بھی آخر کار مرنا تو احتزاب پھینکنے والے تجھے بھی پڑے گا تو دنیا سے بچ کے بھاگ سکتا ہے لیکن موت کے فرشتے سے نہیں بچ سکتا موت کا فرشتے نے جب پکڑا اور تیرا وقت پورا ہوا اب تجھے کون بچائے گا جس رشوت خوروں کو رشوت دے کر تو باہر گھوم رہا ہے جس تعلقات کی تعلقات کی بنیاد بنا کر تو باہر آزادی کے ساتھ گھوم رہا ہے اور جھوم رہا ہے کہ میرا کوئی بھی نہیں بگاڑ سکتا ٹھیک ہے یہاں رشوت خوروں نے بد دیانت لوگوں نے بےمان قسم کے لوگوں نے بہت مسائل پیدا کیے ہیں لیکن ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے آخر موت ہے عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں ابھی ہمارے ایک اسلام بھائی نے جو کچھ واقعہ سنایا تیزاب پھینکنے کا سنتے ہیں کیا کہہ رہے وہ کے حوالے سے دو واقعات میری نظروں سے گزرے ہیں جس میں سے ایک باب المدینہ کراچی کا تھا کہ کسی گھر کے باہر بیٹھا کرنے پر اس شخص نے ان لڑکوں کو سمجھایا کہ آپ لوگ یہاں نہ بیٹھا کریں تو اس کے اوپر کچھ منہ ماری اور جھگڑے ٹائپ کی چیز نے तो پایا تو جب وہ لوگ نہ سمجھے تو جھگڑا کچھ آگے بڑھا پھر اس جگہ کو توڑنے کی یا وہاں پر کچھ گندگی ڈال دی گئی کہ آپ لڑکے یہاں نہ باپ بیٹے دونوں کو آتے ہوئے جگ بھر کر تضاب جو ہے ان کی طرف پھینکا باپ کی تو ڈیتھ ہو گئی اور لڑکا چھدیس زخمی ہوا لیکن اس کا چہرہ اتنا متاثر ہو چکا تھا کہ لوگ اس کو دیکھتے ہوئے اور وہ دوسروں کی جانب دیکھتے ہوئے گھبراہٹ کا ایک شرمندگی کا شکار رہتے تھے دوسرا واقعہ جو ہے وہ میرے دوست کی سسٹر کے ساتھ پیش آیا کہ جو اپنے شوہر سے اداگی تو نہیں کہیں گے ناراضگی کے بعد اپنے گھر آ گئی تھی تو وہ رات کے وقت کیونکہ گاؤں دیہاتوں کے اندر چھوٹی دیواریں ہوتی ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ سات سالہ بیٹے کے ساتھ سو رہی تھی کہ بالٹی بھر کر ان پر تضاب پھینکا گیا جس سے بچے کی نچلا جسم اور ان خاتون کا پورے چہرے سے لے کے پیر تک کا جسم جو ہے شدید متاثر ہوا جان تو بچ گئی لیکن ان کا جسم اس قابل نہیں رہا کہ وہ کام وغیرہ کر سکیں یا کچھ کر سکیں کیونکہ یوں سمجھ لیں کہ ان کے بازو سے اور پیر کے ناخون جو ہیں وہ خالی اتنی گل چکی تھی کہ آپس میں جڑ گئی اور اس کا بعد میں آپریٹ وغیرہ کیا گیا لیکن وہ اس قابل نہ ہو سکی کہ جس قابلیت میں خاتون تھیں اب آپ غور کریں یہ, یہ کیسی یہ کیسی کیفیت ہے یہ جو تیزاب اچھا تیزاب کے لیے جو جس جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے بدقسمتی کے ساتھ وہ, وہ جگہ بھی چہرہ ہے کہ چہرے پر پھینکا جاتا ہے اور اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اور پورا چہرہ بگڑ جاتا ہے پورا چہرہ تباہ برباد ہو جاتا ہے یعنی قرآن پاک میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو قرآن پاک میں کچھ اس طرح کا کوئی مزوں ملے گا کہ شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں اس بات کا کی اعلان کیا تھا کہ میں ان کے چہرے بگاڑوں گا میں ان کو بگاڑوں گا ان کے چہرے بگاڑوں گا اس طرح کا اظہار شیطان نے قرآن میں کیا ہے تو مفسرین کہتے ہیں کہ سمیر مفتی صاحب سے بھی مشورہ ہوا تھا کہ یہ جو کر رہے نا یہ گویا کہ یہ شیطانی عمل ہے شیطان ان کو اس بات پر بھارا ہے کہ یہ لوگوں کے چہرے بگاڑ دیتے ہیں اور یہ جو کرتے ہیں اس کو مسلا بھی کہتے ہیں یعنی چہرہ بگاڑنا اور یہ سخت حرام ہے حتا کہ یہ مسلا کسے کہتے ہیں کان نہ کاٹنا اور چہرہ بگاڑنا اس کو مسلا کہتے ہیں اس کی اجازت حالت جہاد میں کافر کے ساتھ بھی نہیں ہے یعنی اتنا اس کا سخت حکم ہے یہ غور کرے گے یہ تیزاب پھینکنے والا یہ کر کیا رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی گویا کہ یہ تخلیق کو بگاڑ رہا ہے بنائی ہوئی چیز کو بگاڑ رہا اللہ تعالی کی اور اس کا اگر اس کا سبب پوچھو تو سبب بھی اس کے مطلب بہت عجیب و غریب ہیں ہم نے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کہتا ہے ڈاکٹر احمد صاحب ہمیں مدنی چینل کے ذریعے انٹرویو دیتے ہیں لیکن چلیں ڈاکٹر صاحب کی طرف چلنے سے پہلے آپ کو ہم کچھ اس کی خبریں بتاتے ہیں کہ یہ تیزاب گردی کی خبریں کیسی کیسی ذرا خبریں بتائیے سوتےلیک باپ نے دو بیٹیوں پر تیزاب پھینک دیا سیال کو بچوں کی لڑائی بڑھے کود پڑے بچی پر تیزاب پھینک دیا تیزاب حفیظ آباد میں شوہر نے بیوی اور دو بچوں, دو بچوں پر تیزاب پھینک دیا فیصل آباد میں دو بچیوں, دو بچیوں پر تیزاب پھینک دیا گیا راول پنڈی پڑوسیوں سے تنازع دس سالہ بچی پر تیزاب پھینک دیا گیا چنوٹ معمولی تلخ کلامی پر بیس سالہ نوجوان پر تیزاب پھینک دیا گیا, گیا. مقدمہ بازی کی رنجش پر مخالفین نے خاتون پر تیزاب پھینک دیا تیزا کرم پور دیرینہ دشمنی پر مخالفین نے ماں بیٹے اور بہو پر تیزاب پھینک دیا. تیزا دیا ملتان رشتے سے انکار پر لڑکی پر تیزاب پھینک دیا گیا بھاولپور میں رشتے سے انکار پر لڑکی پر تیزاب پھینک دیا گیا لاہور میں شوہر نے بیوی پر تیزاب پھینک دیا کراچی میں خاتون پر سسرالیوں نے تیزاب پھینک دیا ملتان مخالفین نے چار سالہ بچے پر تیزاب پھینک دیا یہ کچھ خبریں آپ کو بتائیں کہ یہ کس طرح نہ بچے کو چھوڑا نہ بڑے کو چھوڑا نہ مرد کسی نے چھوڑا نہ اور تو کسی نے چھوڑا نہ ماں کو چھوڑا نہ بہو کو چھوڑا بیٹی بچے سارے لگویا کے لپیٹ میں آ رہے ہیں اور اگر ان تمام تک خبروں کے پیچھے کوئی چیز آپ کو نظر آئے گی تو ایک انتقام کا جذبہ جو انتقامی کاروائی اس میں بھی غصہ ملے گا آپ کو اور بگز اور کینہ ملے گا اور اسی طرح کی آپ کو کئی کچھ چیزیں ملیں گی اور بالکل کس قدر اذیت ناک یہ معاملہ ہے کہ جو کسی کے اوپر تیزاب پھینک دیتا ہے اب اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں یہ تیزاب پھینکنا کیا ہے تو میڈیکلی طور پر بھی اور دیگر حوالے سے بھی ہم نے ڈاکٹر جو احمر صاحب ہوتے ہیں ان سے رابطہ کیا تھا انہوں نے جو اپنے جو ہمیں اپنی ماہرانہ رائے دی ہے آئیے وہ دیکھتے ہیں آئیے وہ اچھا پہلے کال دے دیں چلے وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد اکرم رضا اطارف ہل پنجاب سے نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بہت ہی ایک خاص آج آپ موضوع لے کر آئے ہیں تیزاب گردی تو نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مزید جو تیزاب کے نقصانات ہوتے ہیں وہ تو ہم دیکھتے ہیں اور جو تیزاب کو اس طرح سے سیل کرتے ہیں سرے عام بچوں کو چھوٹوں کو بڑوں جو بھی جاتا ہے وہ اسٹور سے لے جاتا ہے اس طرح اس کی کوئی بیچنے والوں پر بھی کوئی شرع ممانت یا کوئی پکڑ ان کی بھی ہو سکتی ہے یا نہیں اور مزید اس کے بارے میں اور دوسرا یہ کہ جو گندم والی گوریاں ہیں نگرانی شورا کے بارے, بارے میں یہ بھی عرض ہے کہ ان کے اوپر بھی تھوڑا سا ذکر فرما دیا کہ وہ بھی بہت خطرناک چیز ہے اور وہ سرے ہم مل بھی جاتی ہیں وہ بچہ بھی لے آتا ہے عورتیں بھی لے آتی ہیں جو چاہے وہ لے آتا ہے تو اس کے بارے میں بھی کچھ مدنی فول جو ہے نا اشاد فرما دیجیے جو آپ السلام علیکم و رحمۃ اللہ و رحمۃ اللہ, اللہ وبرکاتہ مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ تیزاب کا اور بھی کچھ نہ کچھ اس کا استعمال ہوتا ہے عموماً گھروں میں ڈرین, ڈرینیج کو کلیئر کرنے کے لیے بھی آ, پائپ لائن وغیرہ کو کلیئر کرنے کے لیے بھی بعض اوقات تیزاب کا استعمال کیا جاتا ہے اور بھی مختلف جگہوں پر اس کے کچھ چھوٹے موٹے استعمال ہوتے ہیں اب ایک چیز کا کچھ نہ کچھ استعمال تو ہے ہی تو اب اس کے استعمال میں تو اگر بچہ کو خریدنے آتا ہے تو بچے کو جس نے خریدنے کے لیے بھیجا مجھے تو اس کی عقل پر حیرت ہے خطرناک سے خریدنے کے لیے کہ بچے کو بھیجا گیا تو اس پر تو اس کے بیچنے نہ بیچنے پر تو میں کیا کر کروں کہ اس کا اور بھی تو اس کے استعمال ہیں جو عموماً گھروں میں اور دیگر جگہوں پر ادارے وغیرہ میں یہ ہو جاتے ہیں تیزاب کے اور اس کی بھی قسمیں ہیں تیزاب کی بھی کئی اقسام ہے کہ تیزاب کے کیمیکل کا تیزاب کے کیمیکل کا تیزاب کے کیمیکل, کیمیکل کا تو اس کی بھی کئی اقسام لکھی گئی ہیں او اس میں تو اب یہ کہ اب اس کا استعمال کرنے والے پر ہے کہ اس نے استعمال کیا گیا اب چاقو بھی تو بازار دیکھ رہا ہے اب چاقو خریدتے ہیں بکرا عید میں دو لوگ کتنے چاقو خریدتے ہیں اب اس چاقو سے کسی کا پیٹ کو پھاڑ کے رکھ دے گا خدا نا خواصہ تو اب چاقو بیچنے والے سے کیا بات کی جائے گی آپ نے چاقو کیوں بیچا تو اس پر آپ غور کیجئے قانون کے بارے میں قانونی طور پر کیا چیز ہے یہ میں نہیں جانتا لیکن یہ ایک آپ نے سوال کیا تو میرے ذہن میں جو ایک موٹا سا جواب آیا وہ میں نے عرض کر دی ہے اور اسی طرح یہ ٹینک وغیرہ صاف کرنے کے لیے بھی کھندک وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے تو ایک بات چیزیں ہوتی ہیں جن کا درست استعمال بعض صورتوں میں موجود ہوتا ہے تو وہ شہ مارکیٹ میں مل جاتی ہے لیکن اب کوئی اس کا غلط استعمال کرنے بیٹھے گا تو کیسے ہوگا گھروں میں گیس اور چولہا تو چلتا ہی ہے لوگ اس میں جلا کر گرا... لوگوں کو جلا دیتے ہیں کئی یہ جلانے کے واقعات آپ کو ان... ہند انڈیا میں بہت سارے واقعات ملیں گے اس طرح دنیا کئی ملکوں میں آپ کو اسے واقعات ملیں گے کہ جس میں وہ جلا دیا جاتا مٹی کا تیل لے لیجیے مٹی کے تیل سے آگ لگا دی جاتی ہے تو گھروں میں مٹی کے تیل ہی پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ چھر کو اور ماچی سیکو تو اگلے کو آگ لگ جائے گی اب یہ کہ اس کا استعمال کیسا ہے یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا استعمال کیا کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ عالم و رسول عالم ازب و صلی اللہ تعالیٰ والی وسلم تو ڈاکٹر صاحب نے جو تاس... وہ اپنے ماہرانہ رائے دی ہے آئیے وہ دیکھتے ہیں میرا نام ڈاکٹر احمد میں کنسلٹینٹ پلاسٹک سرجن ہوں بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تیزاب صرف عورتوں پہ پھینکا جاتا ہے ہمارے ہاں بہت سارے مریض ایسے ہیں جن پر عورتوں نے جن کے اوپر تیزاب پھینکا ہے ایسے مرد ہر جاتے ہیں جن پر ان کی بیویوں نے تیزاب پھینکا ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے لیکن ہمارے پاس تین سال پہلے ایک کیس آیا تھا اس کے بعد اور بھی تین چار کیس ایسے آئے جن میں خواتین نے مردوں کے اوپر تیزاب پھینکا ہے عموماً تیزاب جو پھینکا جاتا ہے وہ آ... آپ کسی سے بدلہ لینے کے لیے یا کسی کی شکل بگاڑنے کے لیے اور چہرہ ہی ٹارگٹ ہوتا ہے پھینکنے والا تو ٹارگٹ ہی چہرے کو بناتا ہے ہمارے پاس ایسڈ برن کے یا کیمیکل برن کے بہت سارے کیسز ایسے بھی آتے ہیں جو ایکسیڈنٹل ہوتے ہیں جو فیکٹریز وغیرہ میں کام کرتے ہیں لیکن کیونکہ آپ کا موضوع اس وقت یہی ہے پھینکے جانے والے تیزاب کیوں پھینکا جاتا ہے تو اس کی مین وجہ دشمنی ہوتی ہے ہمارے زیادہ تر مریض جو آتے ہیں انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ تیزاب سے ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب تیزاب گرا ہے تو جلد کا رنگ چینج ہو جاتا ہے پہلے دن تو جلد کا رنگ ایسا ہوتا ہے جسے یلو سا ہو جائے گا جس جیسے اس کے اندر جان ختم ہو گئی ہے جو سرخی مائل چہرہ ہوتا ہے چہرے کا رنگ ہوتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے بالکل پیل سا رنگ ہو جاتا ہے جیسے آپ جس میں کہیں کہ جس میں کہ خون جیسے نہیں ہے کھال کے اندر اس طرح کا ہو جاتا ہے دو دن بعد جا کے وہ تقریباً براؤنز ہوتا ہے پھر چوتھے پانچویں دن جا کے وہ بلیک ہو جاتا ہے یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کھال ختم ہو گئی ہے فرسٹ ایڈ کی سب سے زیادہ اہمیت ہے ان چیزوں میں اگر کوئی تیزاب گرنے کے فورن بعد فوری, فوری تیزاب گرنے کے بعد پانی ڈالنا شروع کر دے اور اس وقت پانی ڈالتا رہے کہ جب تک کہ یہ تیزاب یا یہ کیمیکل جسم سے ہٹ نہیں جاتا یہ بہت فائدہ مند ہے ایک تو یہ تیزاب جو اندر کی طرف جا رہا ہے وہ ہٹ جائے گا اسی کے ذہر جب وہ دھلنے لگے گا تو اندر کی طرف جا نہیں پائے گا دوسری یہ کہ وہ جتنی کنسنٹریٹڈ فارم میں چہرے پہ لگائے پانی ڈالتے کے ساتھ ہی اس کی کنسنٹریشن ختم ہوگی ڈائلوٹ ہونے لگے گا سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ اگر چہرہ دھو رہے ہیں تو وہ جو تیزاب گر رہا ہے وہ پیٹ پہ سینے پہ نہ گرنے لگے تیزاب ہو یا آگ سے جلاوا ہو پانی ڈالنے کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسے چھالے بن جائیں گے مزید زخم خراب ہو جائے گا جبکہ ایسی کوئی بات نہیں پانی ڈالنا میں نے آپ کو بتایا کتنا فائدہ مند ہے کہ آپ کے جسم کے آزاد جو سارے بچ جائیں گے صرف کھال جو ہے وہ سے گی اکثر یہ ہوتا ہے کہ انٹیریئر سندھ میں یا اندرونی سندھ میں جو تیزاب پھینکا جاتا ہے تو وہ وہاں سے لے کے کراچی آ رہے ہوتے ہیں مریض کو تقریبا اس میں بارہ گھنٹے درکار ہوتے ہیں سے بارہ گھنٹے اس دس بارہ گھنٹے کے اندر مریض کی تمام کھال کے اندر کھال سے نچلے حصے میں سب میں یہ تیزاب شراط کر جاتا ہے اور جب یہ وہاں تک چلا جاتا ہے تو ان تمام چیزوں کو ڈیمیج کر دیتا ہے جو کہ تقریباً ایک مہینے کے اندر تقریباً تقریباً یا تو جھڑ جاتی ہیں یا سڑنا شروع ہو جاتی ہیں انہیں نکالنا پڑتا ہے تو تیزاب پھینکا جاتا ہے تو پیشنٹ کو خبر ہوتی ہے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ مجھے تیزاب پھینکا جا رہا ہے تو اسی یسنا میں بازا لکیری لوگوں کی آنکھیں بھی بچ جاتی ہیں کیونکہ ان کی آنکھیں بھی بند کر دیتے ہیں اور چہرہ بھی پلٹا لیتے ہیں تو آدھا چہرہ بچ جاتا ہے لیکن آدھا چہرہ جاتا ہے تو جو ہوا چہرہ ہوتا ہے آپ یقین مانیں کہ اس کو دیکھ کر احساس نہیں ہوتا کہ یہ ادھر کا چہرہ بھی ایسے ہی ہوگا اسپیشلی آپ ان جگہوں پہ بالوں کے اندر اچھی طرح دھوئیں ناخونوں کے اندر انگلیوں کے بیچ میں جوڑوں کے بیچ میں ان جگہوں پہ بہت اچھی طرح سے دھوئیں کیونکہ یہاں پہ تیزاب رک جاتا ہے اور یہ ان جگہوں کو کاٹ دیتا ہے ایک طرح سے اتنا زیادہ مطلب نقصان ہو جاتا ہے کہ یہ جگہ کٹ جاتی ہیں تو کٹنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہاں ڈیپ برن ہوتا ہے ڈیپ زخم ہوتے ہیں اور وہ ٹھیک ہونے میں بھی بہت ٹائم لیتے ہیں اور وہ یقیناً سرجری کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ اور جتنی زیادہ سرجری کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے پیشنٹ کا اتنا ہاسپٹل سٹے زیادہ ہو جاتا ہے تو اب آپ یہ سوچئے اس پیشنٹ کا کیا ہوتا ہوگا جو پہلے سے دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی آنکھیں چلی جاتی ہیں اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ اس کی کیا لائف کیا رہ گئی ایک عورت مجھ سے ملی جس کے اوپر سے شور نے تیزاب پھینکا تھا وہ عورت مجھ سے یہ کہتی تھی کہ ڈاکٹر صاحب بہتر ہوتا ہے یہ شخص مجھے گولی مار دیتا میں نے جب ان صاحب سے پوچھا وہ صاحب بیل پہ آ گئے تھے یہاں ایک تو بیل ہو جاتی ہے وہ باہر گھوم رہا ہوتے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا وہ تو کہتی ہیں کہ آپ ان کو گولی مار دیتے تو وہ فرمانے لگے کہ ڈاکٹر صاحب اس نے جیسے میری زندگی اجیرن کی ہوئی تھی میں چاہتا تھا اس کی زندگی بھی ایسی ہو اس وجہ سے میں سو گولی نہیں ماری تیزاب پھینکا اس کے اوپر یعنی لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ تیزاب پھینکنے کے بعد کتنی میزریبل لائف ہوگی دوسرے کی آپ اندازہ لگائیے یہ نہیں ہوتا کہ ان کو بے خبر ہوتے ہیں وہ پھینکنے والے پھینکنے والے کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بری حالت ہونے والی ہے دوسرے کی وہ کس طرح کی زندگی گزارے گا پانی بہت تیزی سے نہ ڈالیں کیونکہ جتنے جسم کے حصے ہوتے ہیں وہ سب نرم ہو چکے ہوتے ہیں تیزاب کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ آپ زور سے رگڑے اور کھال آپ کے ہاتھ میں ہی آ جائیں تو ایسا بھی ہوا ہے بہت دفعہ ہمارے پاس زور سے رگڑ کر آیا گیا پاؤ اتنا بڑا زخم بنا کر آئے جو کہ شاید تیزاب سے بھی نہ بنتا ہے جو انہوں نے کر دیا آرام سے پانی ڈالیں ہلکا ہلکا سا مساج کریں تاکہ وہ اتر جائے اپنے ہاتھ میں گلوز پہنے اگر گلوز نہیں پہنیں گے تو آپ اپنے آپ کو بھی ملوث کر لیں گے کیونکہ تیزاب ڈائلوٹ فارم میں بھی نقصان دہ ہوتا ہے اور مریض کے مزید حصوں پہ یہ پانی نہ گزرے یہ خیال اور نہ آپ کو بجائے جو پہ پیٹ اور ہاتھ بازو ان پہ پھیلا دیں گے تو کوشش یہ کی جائے ڈیڑھ سو سے دو سو افراد کے اوپر پھینکا جاتا ہے سال میں تیزاب یہ نہ سمجھے گا صرف عورتوں پہ پھینکا جاتا ہے اس میں آدمی بھی شامل ہیں فیصلہ باد میں تو ڈاکوں نے ایز اے ویپن استعمال کیا باہر پولیس کھڑی تھی پولیس کے اوپر تیزاب پھینک دیا قانون بنا ہوا ہے اپنی جگہ لیکن اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا تیزاب پھینکنے والا باہر گھوم رہا ہوتا ہے وہ اس کو دھمکیاں بھیجتا ہے اگر تم نے میرا نام لیا تو میں تمہاری بہن پہ بھی پھینک دوں گا تمہاری ماں پہ پھینکوں گا اب وہ جو وکٹم ہوتا ہے وہ خاموش ہو جاتی ہے یہ سوچ کے کہ میرے اوپر تو پھینکا ہی آ چکا میری بہن کی زندگی بھی خراب ہوگی تو وہ اپنا سٹیٹمنٹ بدل لیتی ہیں اس کے روک تھام کے لیے جو میری ووٹی عقل میں آتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ قانونی طور پر کہ اس کو اس کے لیے جو سزا ہے نا وہ اس جو تے ہے اس پر عمل درامد کروایا جائے جو بھی اس کی مطلب کہ قانونی سزائیں جو شریعت کے مطابق طے کی گئی ہیں اس پر عمل درآمد کروایا جائے ورنہ یہ ہوتا یہی ہے کہ ایک تو تفتیش صحیح نہیں ہوتی جب تفتیش صحیح نہیں ہوتی تو ظاہر ہے کہ پھر اس میں مسائل ہو جاتے ہیں اب جیسے انہوں نے جو اس وقت آپ کو جو وضاحت کی ڈاکٹر احمد صاحب نے ایک تو ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ اپنے ماہرانہ رائے سے ہمیں متعلق کرتے رہتے ہیں اور ریکارڈنگ بھی کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزائے عطا فرمائے اور ذہ قسمت کی کبھی فیضان مدینہ کرم فرمائے تو فیضان مدینہ میں ان سے ملاقات کی کوشش ہو جائے تو کیا بات ہے مدینہ کی البتہ اب انہوں نے جو کچھ بات کی کہ وہ دھمکیاں دیتے ہیں بیل پر چھوٹ جاتے ہیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اب اس کے ساتھ میں آپ کو جو وکیل صاحب جن کے ہم نے تاثرات لیے تھے وہ وکیل صاحب کے تاثرات آپ سنیے پھر ہم کچھ بیچ کی راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر اس کی روک تھام کے لیے کیا کرنا چاہیے آپ دیکھیے کہ ان ظالموں نے پولیس والوں کو بھی نہیں چھوڑا جن مسلمان پولیس والوں پر یہ چیزیں پھینکی گئیں اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کی نظر فرمایا کہ ان سے ہمدردی ہوگی مسلمان سے بھی اگر ہمدردی نہیں ہوگی تو ہمدردی ہوگی سے۔ لیکن قانون نافذ کرنے والے ادارے والوں کے لیے بھی اس میں عبرت ہے کہ یہ جن ظالموں کی سرپرستی کر جاتے ہیں نا جو کرتے ہیں میں ان کو کہہ رہا ہوں یہ جن ظالموں کی سرپرستی کر جاتے ہیں نا ان ظالموں کے ظلم سے شاید یہ بھی نہ بچ سکے تو ظالم کی کبھی سرپرستی مت کیا کریں بلکہ حدیث پاک کا اس حدیث پاک کا اس حصے پر غور کیجیے کہ ظالم و مظلوم دونوں کی مدد کرنے کا حدیث پاک میں ارشاد فرمایا تو اور اس کی گئی کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ جاتی ہے کہ مظلوم کی مدد کیسے ہو ظالم کی مدد کیسے ہو تو اس فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ کہ اس کو ظلم سے روکو اب یہ کتنا بڑا ظالم شخص ہے کتنا بڑا ظالم شخص ہے کہ وہ اس مطلب چیز کو کس انداز سے استعمال کر رہا ہوتا ہے باپ بیٹوں پر تیزاب پھینک دیا آپ نے ابھی سنا تھوڑی دیر پہلے والد کا تو وہی انتقال ہو گیا تیزاب کی بالٹی بھر کر اتنا بڑا تیزا کا برتن بھر کر عورت پر پھینکا اور اس کے ساتھ سات سال کا بچہ سو رہا ہے اب سوچیں تو صحیح یہ کیسی درندگی ہے یار ہم ہم اور کتنا گریں گے اخلاقی طور پر کردار کے طور پر ہم باتیں سب کریں گے ابھی میں بھی جو کہہ رہا ہوں تو کون مطلب کے بھی رائٹ نہیں کرے گا ہوگا کوئی عقل کا مارا ہوا تو جو شاید پتہ نہیں اس کا کچھ ہول فول بول دے تو بول دے لیکن عقل میں آتی چیزیں ہیں کوئی بھی نہیں جائے گا کہ یار ایسا ہو لیکن آخر کیا چیزیں ہیں آخر وہ کون سی چیز جو ہماری عقل کو معاف کر دیتی ہے اور ہمیں اس قدر انتقام پر اور اس قدر وحشیانہ انتقام پر وہ اترنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ ہم تیزاب پھینک دیں یار کسی کے اوپر تیزاب یعنی مرغی کاٹنے کے لیے وہ نہ چلے یار بہت ایسے ان کے دل ہوتے ہیں کوئی مکتب مطلب کے بکرا ذبا ہوتے ذخیرہ ہوتے نہیں دیکھ سکتا بعض اوقات ایسے نرم دل کے بھی لوگ ہوتے ہیں مطلب یہ جو چیزیں شرائن زبیاں ہیں یہ صحیح ہیں مگر بعضوں کے قلب ہوتے ہیں کہ وہ رہ مارا ہوتا ہے اور روایتیں بھی اس میں ملتی ہیں لیکن آپ کو کسی کو تہذاب پھینکتے ہوئے خوف نہیں آ رہا نہیں لگ رہا ہم کو بولتے ہوئے ہمارے اندر جھوٹ جھڑی بعض اوقات ہو رہی ہوتی ہے کیسے آدمی کیسے ظالم لوگ ہیں یاد رکھیے میٹھے اسلامی بھائی میں ایک شرعی مسئلہ بیان کر رہا ہوں یہ جتنا یہ ظلم کرنے والے لوگ ہیں نا یہ جو تیزاب گردی کی جیسے میں ہم موضوع لے کر چلیں یہ جتنے لوگ ان کی سرپرستی کرتے ہیں ان کے لیے نرمی برتتے ہیں اور ان کو مطلب کہ وہ کہتے ہیں نا وہ موقع دینے والے ہیں یہ سب کے سب اگر ہیں مدری چینل پر یا کل کو دیکھتے ہیں یا سوشل میڈیا پر دیکھتے جتنے بھی لوگ ہیں یاد رکھے سب کے سب اس جرم برابر کے شریک ہیں آپ کا کام ان کو روکنا تھا آپ کا کام ان کو قرار واقعی سزا دلوانا تھا ان کی مکمل تفتیش و تحقیق کرنی تھی اور آپ کو اس معاملے میں بہت سنجیدہ ہونا تھا اور واقعی بعض افسران سنجیدگی کا اظہار کرتے ہیں ہمارے پاس ایک انسپیکٹر صاحب کے تاثرات موجود ہیں ہم وہ بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آئیے وکیل صاحب کے تاثرات دیکھتے سنتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بعد جو انسپیکٹر صاحب نے جو ہمیں تاثرات دیے وہ دیکھتے سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں نفسیاتی ڈاکٹر صاحب کے بھی ہمارے پاس تاثرات ہیں وہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے سنیں گے لیکن پہلے دیکھتے ہیں وکیل صاحب کیا کہہ رہے ہیں جو آپ نے کوشچن کیا ہے یہ ایک اس میں بہت بڑی ہسٹری ہے اس کے پیچھے اور جس کا پین یا درد پوری انسانیت فیل کرتی ہے وہ ہے یہ تیزاب گردی یہ اکثر آپ نے اخباروں میں بھی پڑھا ہوگا اور آپ کی نظروں میں سے ایسے کیسز گزرے ہوں گے ابھی ریسنٹلی بھی ایک خبر لگی تھی کہ شادی سے انکار پر لڑکی کے اوپر تیزاب ڈال دیا گیا مجھے اس بات کی تسلی ہے یہ جو انیکٹمنٹ ہوئی ہے دسمبر 2011 میں حکومت نے انیشیٹو لیا ہے اس میں دو سیکشن جو ہے وہ ایڈ کیے گئے ہیں تین سو چھتی اور تین سو چھتی اس میں جو ہے میرا خیال ہے لیگلی جو ہے بہت اچھا انہوں نے یہ انگریمنٹ کی ہے اس میں انہوں نے جو ہے لائف امپریزنٹمنٹ رکھی ہے اور ساتھ یہ ہے چودہ سال منیمم جو ہے اس کی پنشمنٹ رکھی اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں پاکستان وید ایک ایسی کنٹری ہے جس میں ہر آرگنازیشن اور ہر شعبے پہ لا ہے لیکن اس کا جو ہمارا بڑا جو پرابلم ہے جو ہمارا سیٹ بیک ہے وہ یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن میں پرابلم آتے ہیں جیسے امپلیمنٹیشن uh, میں اور انویسٹیگیشن میں میں تھوڑا سا بتا دوں کہ انویسٹیگیشن چونکہ آپ کی پولیس کے پاس ہوتی ہیں اور جب تک آپ کے کیس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ پراپر اور میرٹ پہ نہیں ہوتی عدالتیں کچھ نہیں کر سکتی کہ جب گواہ ہی بیٹھ جائیں یا منحرف ہو جائیں تو عدالت اس میں کیا کرتی ہے ہم بعض اوقات جوش میں آ کر جذبات میں آ کر عدالتوں کو برا بھلا کہتے ہیں آپ جب ایویڈنس ہی نہیں عدالتوں میں دیتے تو وہ تو ایویڈنس پہ فیصلہ کرتی ہیں اگر ایویڈنس ہوگی تو پھر جو ملزم ہے اس کو سزا ہوگی اور معاشرے میں سکون آئے گا اسی لیے جو سزا کا کنسپٹ اسلام نے بھی رکھا ہے وہ سخت ہے سخت سخت سزائیں وہ اس لیے کہ لوگوں میں خوف و ہراس ہو کہ وہ اگر یہ جرم کریں گے تو ان کو سزا ملے گی اور یہ ان کی جو سوسائٹی کے لیے وہ ایک عبرت ہوتی ہے سوسائٹی کے باقی ماندہ لوگ یا وہ لوگ جو کریمینل مائنڈ رکھتے ہیں وہ ایسے جرم سے اجتناب کرتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے لیکن ہوا یہ ہے کہ ہمارے ہاں صرف غریب کو سزا ملتی ہے اور امیر بچے یہ لوگ جو ہیں وہ کرپشن میں انوالو ہیں تو ان کی بیل ہوئی تو کسی کو باہر بھیج دیا بھی گیا کو باہر آیا ابھی آپ حوالات میں چیک کر لیں آپ کو زیادہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ غریب ملیں گے اب یہ انداز اگر ہمارا یہاں رہے گا جیسے وکیل صاحب نے کہا ظاہر ان کی ہر بات سے ہر طرح سے ہی ہمیں بھی وہ اتفاق کو یہ ضروری نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ایک جو ایک نقطہ جو انہوں نے اٹھایا کہ جب تفتیش صحیح نہیں ہوگی اور دیانت اور مبنی نہیں ہوگی اب آگے جہاں ان کا کیس سبمٹ کیا جا رہا ہے وہاں سننے والے اور سزاؤں کا نفاذ کرنے والے اور سزا دینے والے اور اس کا وہ آرڈر ایشو کرنے والے ویتی دیات دار یہ سارا پورا دیانت کا جب نظام بنے گا نا تو انشاءاللہ ان شاء آپ دیکھیے کہ کیسا مدینہ مدینہ ہو جاتا تعلقات اور سور سے لگا کر یہ سب مطلب اگر یہ اپنے جرموں کو چھپانا شروع کر دیں گے اور بے باقی کے ساتھ گھومیں گے اب وہ ڈاکٹر احمر صاحب نے جیسے کہ کہا کہ اگر اس کے خلاف کوئی کاروائی ہونے جانے والی ہوتی ہے تو اب وہ تو دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری بہن کے اوپر بھی تیز پھینک دوں گا تو تمہارے فلاں پر بھی تیزاب پھینک دوں گا اب ڈر و خوف کے مارے نا گواہ آ آئے گا ری آئے گیا آئے گا اگر صحیح طور پر گرفت ہو جائے نا قانونی گرفت ہو جائے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے ابھی آج کا پتا چلا کہ ہمارے یہاں کو ایسا آڈر ایشو ہوا ہے کہ جناب وہ جو بگیر لائسنس کے ڈرائیونگ کریں گے تو ان کو جیل میں بند کر, کر دیا جائے گا تو پتا چلا ہے کہ جناب وہ لائسنس بنانے والوں کا ٹھیک ٹھاک رش ہو گیا ہے لائسنس آفس کے اندر وہ تو غلط کر رہے ہیں جو لائسنس کے بغیر موٹر سائیکل یا ڈرائیونگ کر رہے ہیں لیکن انہوں ان کے لیے بھی ان میں سے ایک تعداد ہوتی ہے میں نہیں کہتا کہ سارے کے سارے رشوت خور ہوتے ہیں اس میں دھیانتدار نہیں ہوتے ہوں گے اس کا بھی انکار نہیں کر سکتے کہ دھیانت دار ایماندار اچھا قانون لانے والے اور اس کو امپلیمنٹ کروانے والے بھی ملتے جیسے کہ عموماً ہمیں انٹرویوز ملتے رہتے ہیں لیکن اب آپ جانتے ہیں کہ عشوت معاشرے کی عشوت کیا پوزیشن ہے اور رشوت کی کیا پوزیشن ہے تو تعلقات کی بنیاد پر تو رشوتوں کی بنیاد پر یہ چھوٹ ہوتے جب یہ جب صورت اب کیسے ہی قانون لے کر آ جائیں سب سے پہلے ان رشوت خوروں کو کیوں نہیں پکڑتے ٹھیک ہے جس نے ڈرائیونگ کا غلط لائسنس پر جو ڈرائیونگ کی اس کے لیے جو آپ شریع طور پر جو قانونی سزا بنا رہے ہیں شریعت کے مطابق قانونی سزا کا ٹھیک ہے آپ نفاذ کریں لیکن جس نے رشوت دے کر چھوڑا اس کو بھی تو آپ نے چھوڑ دیا اس کو بھی پکڑے جو ظالموں کی سرپرستی کرتے ان کو بھی پکرے سب کو پکڑے جو جرم کرتے انہوں پکڑے جو جرم کے سرپرستی کرتے ان کو پکڑے انشاءاللہ شاء جرائم ختم ہو جائیں گے ایک ایسی چیز ہو تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا وہ یہ تیزاب والی چیز یہ بالکل برداشت مطلب کیسے برداشت ہوگی کوئی بھی جس کے دل میں تھوڑا سا بھی درد ہوگا رحم ہوگا ایک انسانیت نام کی کوئی چیز ہوگی اس کے اندر بڑی بے چینی ہو جائے گی کہ یار اس کو فوراً ختم ہونا چاہیے یہ جس نے کیا ہے یہ سخت سے سخت گرفت ہونی چاہیے جس نے کیا ہے اور اس کی جو سرپرستی کرے اس کے ساتھ نرنی کرے اس کو موقع دے اور اس طرح کی چیزیں کرے اس کے لیے بھی بالکل آپ صحیح شریعت کے مطابق اس کی گرفت کا قانون بنائیے اور اس کو لائیے آپ دیکھیے ان اللہ تعالی اس طرح کی چیزیں بہت ختم ہو جائیں گی سر عام یہ چیزیں ہو کر کے نکل جاتے ہیں لوگ کوئی گواہی دینے والا ڈرتے نا لوگ ڈریں دھر گے نہیں یار یہ مطلب کہ ابھی ان کی خوراک ہوائی دیں گے یہ اندر چلے جائیں گے پھر اگر یہ رشوتیں دے کر تعلقات بنا کر چھوٹ گئے تو نہ ہم کو چھوڑیں گے نہ ہمارے بچوں کو چھوڑیں گے ظالم تو ظالم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو ظالموں کے ظلموں سے بچا کر رکھے اور جو شر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان شریروں کے شر سے ہمیں بچا کر رکھے اللہ ہی بچانے والا ہے اللہ ہی حفاظت فرمانے والا ہے اللہ ہی ہماری مدد فرمانے والا ہے تو اب دیکھیں اب ایک پولیس انسپیکٹر صاحب جو تھے ہمارے ان کا بھی ہم نے انٹرویو لیا انہوں نے باقاعدہ مطلب اس معاملے میں بہت اچھی باتیں کی ہیں اس سے پہلے آئیے کال لیتے السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نگرانی شورا سے یہ سوال ہے کہ اس طرح کے آپ نے تجاب گردگی کا موضوع لیا تو میرے بھائی پر بھی ایک سال پہلے کسی نے تضاب ڈال دیا تو میرے بھائی کا جو دیا ہاتھ سارا وہ جل گیا ہم نے بہت آپریشن کرائے لیکن ابھی تک کسی کا پتہ نہ چل سکا تو میرا نگہ شرا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آپ ایسے لوگوں کی صلاح فرمائیں کہ انہیں اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے اور ایسا کام نہیں کرنا چاہیے بالکل وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ بالکل انہیں اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے اور یہ جو میں عرض کی نا جو اللہ تبارک و تعلی سے واقعی ڈرے گا وہ بلا اجازت شرعی ڈرائے گا نہیں کسی کو نہ حتیٰ کہ ہم دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ والی وسلم نے شاط فرمایا کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو خوف زدہ کرے آپ کسی کے سامنے صرف تیزاب لے کر آئے نا اس کو تو اس کی کیفیت کیا ہو رہی ہوگی اس عورت کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی حیرت ہو رہی ہے کہ عورتیں مردوں پر پھینک رہی ہیں تیزاب اور مرد عورتوں پر تیزاب پھینک رہے ہیں یہ حدیث یاد ہے کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو خوف زدہ کرے اور ایک حدیث میں ہے کہ مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ جس مسلمان کے طرف آنکھ سے بھی اس طرح اشارہ کرے کہ جس سے اسے اس تکلیف پہنچے اب آپ سوچیے کہ آنکھ سے اشارہ اس طرح کرنا کہ جس سے اس کو تکلیف پہنچے ہماری شریعت اس کو بھی روا نہیں رکھتی اور جو یہ حرکتیں کر رہے وہ ایک اور آپ کو میری بات سناتا ہوں اللہ کرے کہ اس طرح جو بھی ظلم و زیادتی کرتے ہیں صرف تیزاب گردی نہیں جو بھی ظلم و زیادتی کرتے ہیں مار پیٹ کرتے ہیں مطلب بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے میں آنر کیا کیا بولوں بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے بے لگام جیسے کہ ہم ہوئے پڑے ہیں اور بس مارو پیٹو آزا کاٹ دو انگلی کاٹ دو زبان کاٹ دو کان کاٹ دو چیرے لگا دو زخمی کر دو یہ ڈال دو وہ ڈال دو پیٹرول ڈال دو آئل ڈال دو اس کے اوپر تو مٹی کا تیل ڈال دو اس کو آگ لگا دو اس کو فائر کر دو اس کے پاؤں میں فائر کر دو محتاج کر دو ڈنڈے سے مار کے اس کی پاؤں کی ہڈیاں توڑ دو ہاتھ توڑ دو منہ توڑ دو سر پھوڑ دو مار مار مار مار مار ارے خدا سے ڈرو اللہ کی ایک مار پڑ گئی نا کہیں کہ نہیں رہو گے ایک مار میرے رب کی پڑ گئی نا ایک لاٹھی کہتے ہیں آپ بٹ پٹ سنجے اللہ کی لاٹھی بھی آواز ہے ایسی پڑتی ہے پھر کبھی کوئی چھت سے گرتا ہے تو کچر کے مر جاتا ہے کتے کی طرح بات ہوگا ان کا حال ہوتا ہے ظالم ہو ظلم سے رک جاؤ ظلم سے رک جاؤ میرے امیر میں سنت کا نثال ہے ظلم کا انجام اس میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا مزر فرماتے ہیں جس طرح سمندر کے کنارے ہوتے ہیں نا اسی طرح جہنم کے بھی کنارے ہیں جن میں بختی اونٹوں جیسے سانپ اور کچروں جیسے بچھو رہتے ہیں اہل جہنم جب عذاب میں کمی کے لیے فریاد کریں گے تو حکم ہوگا کہ کناروں سے باہر نکلو وہ جو ہی نکلیں گے تو وہ سانپ انہیں ہونٹوں اور چہروں سے پکڑ لیں گے اور ان کی کھال تک اتار لیں گے اور وہ لوگ وہاں سے بچنے کے لیے آگ کی طرف بھاگیں گے پھر ان پر کھجلی مسلط کر دی جائے گی وہ اس قدر کھجائیں گے کہ ان کا گوشت پوسٹ سب جھڑ جائے گا اور صرف ہڈیاں رہ جائیں گی پکار پڑے گی اے فلاں کیا تجھے تکلیف ہو رہی ہے وہ کہے گا ہاں تو کہا جائے گا یہ اس ایزا یعنی تکلیف کا بدلہ ہے جو تُو مومنوں کو دیا کرتا تھا اب آپ غور کریں یہ جتنے بھی تیزا پھینکنے والے اگر دیکھ یا سن رہے ہیں نا معافی مانگ لو پہلے تو اللہ کے حضور بھی معافی مانگے اور جس کے اوپر ظلم و زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگے مارا ہے پیٹا ہے فائر کیا ہے ستایا ہے ڈرایا ہے ہاتھوں توڑے ہیں مار پیٹ کی ہے خو قانون کے اس میں چپکر کی ہے جو بھی ظلم کیا ہے جس نے بھی ظلم کیا ہے بیٹے پر بھی ظلم کرے گا بیٹے کو چاہیے بیٹے سے معافی مانگے شوہر نے بیوی پر ظلم کیا ہے شوہر کو چاہیے بیوی سے معافی مانگے اگر بیوی بی نے شوہر پر ظلم کیا بیوی بی کو چاہیے معافی مانگے اولاد نے اگر ماں باپ پر ظلم کیا اسے چاہیے کہ معافی مانگ لے پڑوسی نے پڑوسی پر ظلم کیا اس کو چاہیے کہ معافی مانگ لے معافی آج مانگ لیجئے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو آج معافی مانگ لیجئے گرور تکبر اور جناب یہ کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا. چلے گا جب اللہ نہ کرے مطلب اللہ ناراض ہو اس کے حبیب روٹ گئے تو پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے جب کھجلی ڈال دی جائے گی نا وہ کھجاتے رہو گے اور گوشت پوش جب سب کھجا ڈالو گے نا تو پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے جب فرشتے ماریں گے نا تو پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے جب جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا اور قبر میں ڈال دیا جائے گا تو پتا چلے گا کیا ہوتا ہے ذرا سوچو تو صحیح آپ کو ڈر نہیں لگتا یہ ظلم یا ستم اور یہ زیادتی یہ رشوتیں اور یہ سب کچھ کر کرا کر خدا نا خواستہ خدا نا خواستہ آپ سوچو میں ڈرا رہا ہوں واقعی آپ کو لوگوں کو ڈراتے ہو میں آپ کو اللہ سے ڈرا رہا ہوں آپ تو لوگوں کو اپنے ظلم سے ڈرا رہے ہو نا میں تو آپ کو اللہ سے ڈرا رہا ہوں اس کے غزب سے ڈرا رہا ہوں اس کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں ذرا سوچو یہ ظلم کرتے کرتے اگر توبہ کیے بغیر اللہ کو راضی کیے بغیر مر گئے لوگ آپ کا جنازہ اٹھا کر کاندھے میں لاکر کر قبر کے پاس رکھے جب قبر کھولی جائے اور کبر کے اندر آپ کی لاش اتاری جا رہی ہو ذرا سوچیے اس وقت اسی قبر کے اندر آپ کے ظلم کا انجام اتنا بڑا سانپ منہ کھول کر بیٹھا ہوا ہو اور انتظار کر رہا ہو کہ اس کو ڈالو تاکہ میں اس کو دبوچوں ڈالوں کہ میں اس کو دبوچ لوں اور لوگ تو آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے نا ذرا سوچیے تو صحیح اگر یہ خدا خاصہ یہ ہو گیا آپ کی لاش تخت غسل جس وقت تق جس تخت جائے وہاں پڑی ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ کے ظلم کی وجہ سے وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ظاہر ہو جائے سانپ آ جائے بچھو آ جائے آپ کی لاش پر کیڑے مکوڑے رینگنے لگ جائیں اللہ تعالیٰ کا اسی ایسا ایسی ناراضگی کا اظہار ہو کہ آپ کی لاش سرنا شروع کر دے آپ کا چہرہ سرنا شروع کر دے صرف سوچی تو صحیح اس وقت کیا ہوگا اچھا آپ کی آپ مرے بھی نہیں ہیں ابھی تو آپ بستر پر بوڑھا وہاں آ گیا بستر پر لیٹ گئے اب فالج لگ گیا کسی بد کسی مظلوم کی بد دعا لگ گئی آپ کو کہ یا اللہ جس نے یہ کیا ہے اس کو سڑا دے یا اللہ جس نے ایسا کیا ہے اس کے ہاتھ پہ کر دے یا اللہ جس نے ایسا کیا ہے اس کو محتاج کر دے اور یاد رکھیے مظلوم کی دعا قبول ہونے میں دیر نہیں لگتی کوئی حجاب نہیں ہوتا اس کی دعا کی قبول ہونے میں کیوں دعا قبول ہو جاتی ہے اس کی اب آپ پڑ گئے فالج پورے بدن کو فالج پڑ گیا منہ پر فالج پڑ گیا،, گیا اب آپ لیٹے ہوئے نہ معافی مانگنے جیسے نہ جو ظلم کی، جو ظلم کر کر یا کسی کی وجہ سے اگر آپ نے ظلم کیا ارے خدا کا خوف کرو خدا کا خوف کرو لڑکی نے شادی کا انکار کر دیا تم نے جا کر اس کے منہ پر تیزاب پھینک دیا کہ یہ کسی قابل نہ رہے اس کی ماں پر تیزاب پھینک دیا کہ یہ کسی قابل نہ رہے اسے گھر والوں پر تیزاب پھینک دے کہ کسی قابل نہ رہے فلا فلا پر تیزاب پھینک دے کہ کسی قابل نہ رہے خدا کا خوف نہیں ہے آپ کو کیا ہو گیا ہے یا کیا وجہ کیا جب کہ فلموں نے ڈراموں نے ٹی وی کے طرح کے فلم پروگراموں نے دماغ خراب کر دیا ہوگا ہاں یار یہ سزا پھینکو یہ سزا پھینکو یہ سزا پھینکو ٹھیک ہے اس کے خلاف مذمتیں ہو رہی ہوں لیکن ان تمام برائیوں پر ابھارنے والے پروگرام بھی تو چلائے جا رہے ہیں کوئی تو روکو اس کو کوئی تو بند کرے اس کو کوئی تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ایسے تو آواز اٹھائیں کہ یہ ساری چیزیں رکے ہیں کہ یہ آپ کیا دکھا رہے ہو یہ کیوں مطلب کہ زیادت کیا دکھا رہے ہو کہ ٹی وی کی سکرین اس لیے رہ گئی ہے کہ لوگوں کو گناہ کے اور برائیوں کے نتنے راستے دکھا ہوا اور پھر ساتھ خدا کے خوف والی کوئی چیز بھی نہیں ہوتی اور اس میں اگر کوئی ایسی چیز آ گئی ہے تو گناہ پر مبنی ایک سلسلہ دکھانے کا کیا فائدہ غور کریے کہ یہ زیادتیاں اللہ تعالی کے کس قدر گزب کو مارتی ہیں اور اب اب اس طرح ظلم و ستم کر کے زیادتیاں کر کے بھاگ گئے اور اب اس کی بدوا لگی ہے کچھ بھی اللہ تبارک ہوا تاعلان نے گرفت فرمائی پر گئے بستر پر نہ منہ کام کرا ہے نہ ہاتھ کام کر رہا ہے پورے بدن پر فالج پڑ گیا اسی فالج میں اسی محتاجی میں بستر پر ہی گندگی کر رہے ہیں نہ ماں اب سات نہ باپ نہ بیوی نہ بچے سب چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے اسی طرح گندگی کے ڈھیر میں سسک, سسک, سسک, سسک, سسک کر مر گئے جس کے اوپر ظلم کیوں سے معافی مانگنے کی بھی مہلت نہ ملی اور اللہ تعالی ناراض ہوا اور اس کے حبیب روٹ گئے خدا نہ خاصتا خدا نہ خاصتا اس ظلم کی ایمان برباد ہو گیا اب آپ سوچی کہ قبر میں کیا بنے گا حشر میں کیا بنے گا قیامت کے روز کیا بنے گا ارے خدا سے ڈرو خدا سے ڈرو جتنے بھی ظلم کیے ہیں نا جس پر بھی ظلم کیا ہے جس جس نے بھی ظلم کیا ہے یہ سب کے سب غور کر لیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت بہت سخت ہے میں آپ کو خدا سے ڈرا رہا ہوں اور کیا کر سکتے ہیں ہم اپنے مدری چینل کے ذریعے دعوت اسلامی کے مدری ماحول کے ذریعے اور کیا کر سکتے ہیں رشوتیں لینے والے ظلم کرنے والے ظالموں کی سرپرستی کرنے والے ان کو مطلب کے شیلٹر دینے والے ان کو اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کرنے والے یہ جو بھی کچھ ہے ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ آپ کو مطلب آپ کے دل میں خوف خدا پیدا کرنے کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنا صحیح خوف آپ کو بھی نصیب فرمائے مجھ گناہ گار کو بھی اللہ تعالیٰ اپنا صحیح معن و خوف نصیب فرمائیں اور ہم ان ظلم و ستم اور سے اپنے آپ کو بچائیں تو اللہ تعالیٰ سے ڈری ہے اگر قیامت کے روز گرفت ہو گئی خجلی مسلط ہو گئی اور یہ عذاب الہی نے پکڑ لیا تو مر جائیں گے بس معافی مانگ لیجئے جس کے ساتھ زیادتی کی ہے معافی مانگ لیجئے اس کے علاوہ بھی جو ظلم و ستم کیا ہے معافی مانگ لیجئے اولاد آج ابھی بھی اسی وقت اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لے ماں باپ اس اگر بچوں پر ظلم کیا ہے تو معافی مانگ لے بیوی اسی وقت اپنے شور سے معافی مانگ لے بیوی سے معافی مانگ لے اور میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں تیزاب مت گا آپ کو اگر ضرورت بالکل کسی بھی وجہ سے کوئی ڈرینیج وغیرہ وغیرہ وغیرہ ضرورت پڑ جائے آفس سسٹم کی ضرورت پڑ جائے تو تیزاب ضرورت کے تحت کسی بھی ضرورت کے تحت منگوانا یہ الگ ہے لیکن گھر میں ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ انسان کا دماغ گمتا ہے گسا آتا ہے غصے میں آ کر خدا نا خاصا کچھ کر دے تو پھر تو کہیں کہ بھی نہیں رہیں گے آپ دیکھیے ڈاکٹر احمد صاحب نے کیا بات کرے کہ وہ جس نے اپنی بیوی پر تیزاب پھیکا, پر چھوٹ گیا ہے کہ اس کو گولی کیوں مارو اس نے مجھے ستایا اتنا کہ میں نے اس کو تیزاب پھینک دیا زندگی بھر کی سزا بھگت رہے بڑی ہمت کا کام کیا بڑی مردانگی کی کا کام کیا بزدل کے کہیں کہ یہ کوئی طریقہ ہے اس کی شریعت نے آپ کو اجازت دیتی نہ اس کی اجازت نہ اس کی اجازت نہ قتل نہ حق کی اجازت نہ ظلم و ستم کرنے کی زیادتی کرنے کی اجازت کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بگاڑنے کا کیا جواب دو گے ذرا اور خدا سے لڑیے اور توبہ کر لیجیے اللہ سے لڑکے توبہ کر لیجیے اللہ سے لڑ کر توبہ کر لیجیے آپ کو دعوت اسلامی کا یہ متری ماحول خوف خدا یاد دلائے گا عشق رسول دل میں بڑھائے گا اور دعوت اسلامی کے ماحول میں ہر ایک کو چاہیے کہ آ جائے ان اللہ تعالی یہ جتنی بھی گندگیاں برائیاں اور یہ مطلب جو کچھ یہ کچھ ہو رہا نا ہمارے یہاں بدخلاقی اللہ کی رحمت شامل لحال رہی اس پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور سنائیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد عمران اطاری مرکز العولیاء لاہور رہا ہوں نگان شعرا کا جو سلسلہ تیزاب گردی کے حوالے سے اس سے بہت معلومات حاصل ہو رہی ہیں اور آج کل جو ہمارا معاشرہ ہے وہ عجیب و غریب غریب و عجیب جو ہے وہ ڈگر پر چل رہا ہے تذاب کے کئی واقعات ایسے ہیں اخباروں میں نیوز میں سنتے رہتے ہیں کہ ایک محبت میں ناکامی شادی نہ ہوئی اس کی تو اس نے اپنی محبوبہ پر جو ہے وہ تجاب پھینک دیا تاکہ یہ ختم ہو جائے تاکہ کسی کے قابل نہ رہے اچھا حسد جو ہے اس میں اس کا بھی بہت عمل دخل ہے حسد کی وجہ سے بھی بعض اقدار کاروبار چل رہا یہ اچھا پہاڑ ہے یا یہ اس کا جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہے یا خوبصورت ہے تو ایسی وہ حسد جو ہے اس کے دل میں ایسا پڑتا ہے کہ بس وہ شخص جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ کسی طریقے سے یعنی کہ اس نے اس کو مارا نہیں ہے مارنا نہیں چاہتا وہ کہتا بس یہ اس کی جو رنگت جو خوبصورتی ہے جو لوگ اس کو چاہتے ہیں وہ نہ چاہیں اس کا چہرہ مطلب بگڑ جائے تو یہ معاملات ایسے ہمارے معاشرے میں ایک ناسور ہیں تو نگران شورا کی وارگاہ میں یہ عرض ہے کہ ایسے اور ایک تعداد ہے جو اس وقت حسد کی آگ میں جو ہے بھڑک رہی ہے برائے کرم ایسے مدنی پھول آپ اس فرما دیں کہ امت کی جو ہے وہ اصلاح ہو جائے اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ اس طرح یہ اور اس طرح کی اور خرابیوں سے ہمارے معاشرے کو پاک فرمائے میں نے ابھی کافی مدنی پھول دینے کی کوشش کی اور جہنم کا خوف اللہ تعالی کے عذاب کا خوف اس کی گرفت اور خوف دلانے کی کوشش کی کہ یہ اس طرح کے واقعہ سے بچت ہو جائے اب اس میں دیکھیے کہ کئی واقعات عشق مجازی کا شاخسانہ ہیں اور یہ عشق مجازی نے پچھلے دنوں بھی ایک لڑکا اور لڑکی کی جان لے لی دونوں نے ایک دوسرے کو گولی ماری تو وہ ایک الگ کیس تھا اور یہ اب ایک الگ کیسے آنے لگے کہ اس طرح یہ کر اس طرح یہ کر دیا اب یہ جو عشق مجازی کا جو ماحول جو کریٹ ہو رہا ہے یہ کہ کہاں سے ہو رہا ہے دیکھیے آپ کہیں گے کہ یار یہ گما پھرا کر ایک موضوع کی طرف بھی لاتے ہیں لیکن جب تک آپ سبب کو ختم نہیں کریں گے اس وقت تک مسئلہ تو ختم نہیں ہوگا یہ جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں یہ کیفیات یہ کو ایجوکیشن کی پیداوار جہاں لڑکے اور لڑکی جو یہ تعلیم کا یہ سارا جو سلسلہ ہے یہ وہاں سے اس میں یونیورسٹیز کے اندر پڑھنے والے اور اس کے بھی دو قدم آگے ہوتے ہیں کہ وہاں تو بہت آزاد خیال لڑکے اور لڑکیاں اپنا وہ تعلیمی کیریئر پورا کرنے کے لیے دوڑ رہے ہوتے ہیں اور پھر ساتھ یہ میڈیا اور میڈیا, میڈیا میڈیا کی بے پردگی میڈیا کی می اییائی اور میڈیا کا یہ گندی خواہشات کا ابھارنا پھر اس کے بعد ان سب کا آپس میں سب دیکھ دکھا کر ایک جگہ پر جمع ہونا یہ سب تباہی بربادی یعنی کہ ایک آپ اتنا بڑا وہ بارود کا گولا بنائے اس کے اوپر وہ اس کی وہ ہو اور اوپر ماچیس لگائے اب دھماکہ ہونے میں کیا دے لگی ایک تو ویسے ہی جبان یا بارود کا گولہ بنی ہوئی ہے اوپر سے یہ الٹے سیدھے پروگراموں کی آپ چنگاری اس کو دے رہے ہیں تو دھماکہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا اب اس دھماکے میں خاندان کے خاندان اڑ گئے یہ بھی کیسی عجیب و غریب قسم کی دہشت گردی ہے بھی حیائی والی دہشت گردی جس نے ہمارے اخلاق کو ہمارے کردار کو تباہ کر دیا ہے آئے دین ایک نیا حملہ آئے دین ایک نیا حملہ ہو رہا ہے ہمارے کردار پر ہمارے حیا پر اور ہمارے شرموں پر اس کے ساتھ ساتھ گھروں کا ماحول شادی بیاہ کا ماحول بے پردگیوں کا ماحول یہ یہ اس پر بڑا ناچنا کودنا خاندان کی لڑکیاں بے پردہ ہو کر جو ناچنے کی اطلاع ہمیں ملتی ہیں اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اللہ کی پنا تو پہلے ہی مگر مشورہ دے چکا ہوں آپ تمام ناظرین کو جو جو دیکھتے سنتے رہے ہیں. کہ ٹھیک ہے یہ جو بے پردگی بے حیاں جو کر رہے ہیں اللہ ان کو رکنا نصیب فرما دے کہ پھر یہی یہی پیج لڑتا ہے نا یہ پیج لڑا یہ پیج لڑا یہ ملاقاتیں ہوئی یہ نظارے ہوئے یہ دیکھا دیکھی ہوئی یہ پیج لڑا یہ جناب وہ ملاقاتیں شروع ہوئی کچھ لینا دینا شروع ہوا اسے کہا میں شادی کرنا چاہتا ہوں میں تو تمہیں کہاں سے شادی کروں گی یا اس کی شادی کہیں اور کرا دی گئی یہ ہوا یا تو دونوں ایک دوسرے کو گولی مار لی ایک دوسرے بھاگ گئے کوٹ میرج کر لی خاندان کو رسوا کر دیا یا اب جو بچا تو اسے نے تیزاب پھینک دیا منہ کے اوپر سبب کیا بنا میں نہیں کہتا یہی سبب ہے مگر یہ بنیادی سبب ہے یا نہیں ہے اس کا انکار کر کر تو اب اپنے ضمیر کا گلا نہ گھوٹے تو روکے آپ رک جائیے نا چلے آپ میں سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ ہی رہا ہے آپ مانتے نہیں مانتے الگ بات ہے یہ کیا صحیح رہا ہے جب یہ ہی رہا ہے اور آپ کا ضمیر کہتا ہے کہ ہی نہیں کہ چلو آپ آپ سے بیٹھ کر جو بھی اس پر تبصرے کریں لیکن آپ کا اگر ضمیر زندہ ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ کہ ہی رہا ہے تو مجھے صحیح کہنے والوں میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ ایسی جگہ جانا اپنے پر پابندی لگا دو نہیں جانا ایسی جگہوں نہیں دیکھ رہے ایسی جگہوں پر خلاص کون آپ کو گن پوائنٹ پہ لے جانے کے لیے آیا ہوا ہے کہ آتا ہے کہ نہیں ونا شوٹ کر دوں گا کون تیزاب کی بوتل آپ پہ لے کر آیا ہے کہ آتا ہے کہ نہیں ونا تیزاب پھینک دوں گا ایسا نہیں ہوتا یہ گندگیاں ہماری سوچوں کے میں بیٹھی ہوئی ہیں رک جائیے اللہ تعالیٰ ان کو ایسا کرنا سے رکنا نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی جگہوں پر جانا سے رکنا نصیب فرمائے ناچنے کودنے والے تو چار دس پندرہ بیس ہوں گے مگر یہ بے حیائی کا تماشا دیکھنے والے سینکڑوں ہوں گے یہ خود کو کیوں مطلب کہ اتنا وہ پارسا سمجھتے ہو باہر نکل گئے کیسے یہ لڑکیاں نچوا دے, دے ارے یار خدا کا خوف کرو وہ واقعی لڑکیاں نچوا غلط کر رہے تھے تم تو لڑکیاں دیکھ کر یہ ناچنا دیکھ کر نکلے ہو تم نے کون سا اچھا کام کیا تھا پہلے تو جو اس طرح ناچرا گانا دیکھنے کے لیے لوگ جاتے تو ہمارے معاشرے کو بہت برا بلا کہا جاتا تھا اب فیشن بن گیا ماڈرن ہو گیا اللہ خیر فرمائے تو ان چیزوں سے روکے خود کو یہ اسباب سے تو اللہ کی اللہ نے چاہا تو اس تباہی سے جو تیزاب گردی کی جو ہے اس سے بھی اللہ نے چاہ تو بچنا نصیب ہو جائے گا سبب ہی ختم ہو جائے گا جب تماشائی نہیں رہیں گے تو تماشا کون دکھائے گا تو نہیں ہے اگر بندہ تیزاب پی لے تو اس کے بعد پانی وغیرہ پینا کیسے بچے گا بندہ تیزاب کیسے پیے گا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ تو کوئی ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے یا آدمی تصور کر سکتا ہے کہ تیزاب خدا نہ خاصا کو پی لے پہلے غلطی سے بھی کوئی پی لے تو تیزاب اندر جا کر جو تباہی مچائے گا وہ تو اللہ تعالی ہی ہمیں محفوظ رکھے اندر کیا ہوگا تو ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے کوئی سنائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد آصف اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. ابھی نگرانی شورہ کا اس سلسلہ تیزاب سے متعلق چل رہا ہے تو تیزاب بیچنے پر قانون پابندی کوئی بھی شخص چاہے وہ گھر ہی کے لیے کیوں نہ لے رہا ہو اگر قانوناً جو تضاب تیزاب نہیں بیچ سکتا اور اس کے لیے باقاعدہ جو ہے نا لائسنس وغیرہ لینا پڑتا ہے اور بغیر لائسنس کے جو ہے تیزاب نہیں بیچ سکتے اسی طرح گندک کا ایک مس یوز یہ ہے کہ گندک جو ہے یہ بم وغیرہ بنانے کے جو پروڈکٹس ہوتی ہیں اس میں بھی استعمال ہوتی ہے تو گندک جو ہے نا یہ بھی ایک بینڈ آئٹم ہے اور اس پر بھی پابندی ہے چلے ہماری معلومات میں اضافہ ہوا اگر آپ کی بات درست ہے تو اللہ و و و و انسپکٹر صاحب نے جو اپنے تاثرات دی ہیں آئیے وہ دیکھتے ہیں انسپیکٹر شوکت آوان سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں عدم برداشت ہے اور لوگوں میں برداشت کا مادہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور آج کل تو اس قسم کے واقعات میں بے شمار اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس میں قانون جو یہ کہتا ہے کہ اس کی تین سو چھتیس بی میں اس کی ایف رجسٹرڈ ہوتی ہے اور ایک سیشن ٹرائل ہے اور اس میں 14 سال قید کی سزا لڑکی کا رشتے کا تنازع تھا تو وہ جو ہے نا رشتہ انہوں نے انکار کر دیا کسی وجہ سے تو اس لڑکی کے اوپر بعد میں تیزاب پھینک دیے اس لڑکے نے اور مکمل طور پر وہ جل گئی اور پہلے اس کی سیکشن لگائی تھی تین سو چوبیس کی لیکن وہ اتنا اس کو شدید نقصان ہوا اس تیزاب کی وجہ سے اس لڑکی کی موت واقع ہو گئی اس उस میں اس کے تین سو دو میں چلان کیا گیا صرف انتقام کا جذبہ لڑکی کے اوپر تیزاب پھینکتا ہے یا ایسی بھیانک حرکت کرتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی گروی حرکت محبت میں ناکامی پھر یہ اقدام کرتا ہے اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جس لڑکی سے میں محبت کرتا تھا وہ اگر میری نہیں ہو سکی تو وہ کسی کی نہ ہو اور وہ اتنی دردناک سزا دیتا ہے اس کو کہ اس معاشرے میں اس لڑکی کو ساتھ بہت جاتی ہو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو اذیت ناک سزا دینا چاہتا تھا اگر میں اس کو مارنا چاہتا ہوں تو میں فائر کر کے اس کو مار بھی دیتا تھا تو وہ چاہتا ہے کہ جی میں انتقام لے رہا ہوں تو میں جو نا اس کو ایک ایسی دردناک سزا دوں کہ یہ زندگی پر یاد رکھے وہ کہتے ہیں نا کہ اس کو سیٹسفیکشن اپنی سیٹسفیکشن کے لیے اور بے بنیاد سیٹسفیکشن کے لیے وہ یہ کام کرتا ہے ہاں ڈیفینیٹلی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے شاید ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے یا اس معاشرے میں وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی سلوک نہیں صحیح ہو رہا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے اس دنیا میں پیار محبت ہی ہے جو اس دنیا کو خوبصورت بنا سکتی ہے اس کے علاوہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ان پہ ہم عمل کریں نماز پڑھیں تو بہت سارے مسئلے جو ہے حل ہو سکتے ہیں وہ چیزیں جو ہمارے نبی نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ عمل کریں تو بہت ساری چیزوں سے بہت ساری برائیوں سے آپ بچ سکتے ہیں میری خود ماشاء تین بچیاں ہیں تو ہر انسان جو ہے نا کسی نہ کسی طرح کا عورت سے ریلیٹڈ ہوتا ہے بیوی کی شکل میں یا کسی بہن کی شکل میں یا کسی بچے کی شکل میں ہر آدمی کا تعلق عورت سے لازمی منسلک ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اگر کسی عورت کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے تو ہر دوسرا دیکھنے والا بندہ یا عورت تڑپ جاتی ہے کہ یہ بہت دردناک سلوک ہے وکٹم تو بےچارہ خود تو جب اس کے پاس سیزاب چلا جاتا ہے تو اس کی حالت تو بہت زیادہ تشویشناک ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ جو لوگ منسلک ہوتے ہیں ماں باپ بہن بھائی وہ اس سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ وہ تو انکوشس پوزیشن میں ہوتا ہے بے ہوتا ہے یا بےوش ہوتی ہے وہ عورت لڑکی لیکن جو اس کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں اس کا والد بھائی وہ اس سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں اس معاشرے میں اس کے ساتھ جو رہتے ہوئے لوگ باتیں کرتے ہیں طرح طرح کی اور جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ ان کو اور ڈسٹرب کر جب معاشرے میں اس کی کوئی عزت نہیں کرتا اس کے ساتھ لوگ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کھانا نہیں کھاتے تو اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے اب جہاں تک عدم برداشت کا تعلق ہے جب معاشرے میں ختم ہو جائے گا اور آج کل تو بہت زیادہ یہ نظر آ رہا ہے تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بیوی بی میں برداشت ختم ہو گئی کوئی وجہ ہو گئی اس نے تازاب میں شور پہ پھینک دی اس میری طرف سے یہی نصیحت ہے کہ اسلام کی طرف جو نبی غریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ہے ان کی ان پہ عمل کریں اسلام کے دائرے میں آئیں نماز پڑھیں اللہ کو یاد کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جب سنت پہ عمل کر دی یعنی بکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری چیزیں اس کے اندر آ کے اس میں جو ہے نا آپ کے اندر برداشت کا مادہ بھی آ جائے گا شہر بھی آ جائے گا اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ اس معاشرے کے بہترین شہری بنیں گے اچھا اب یہ بھی جو انسپیکٹر صاحب نے بھی جو چند بات ایکس ایک انسپیکٹر تھے انہوں نے جو باتیں بتائیں کہ شوہر کو غصہ آیا بیوی کو غصہ آیا اچھا اب ہم تھوڑا سا غور کریں یہ غصہ کیوں آتا ہے ہمیں آپس میں اس کے بھی اسباب تھوڑے سے اگر آپ غور کر لیجئے گے کہ اصل میں ایک گھر کا ماحول جو ہے نا اس میں بحث کا ماحول کبھی نہ پیشہ ہونے دیں میری یہ مدنی التجا ہے تمام فیملی سے جتنے بھی یہ جو اہل خانہ اگر جو مجھے ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں میری مدنی التجا ہے بحث نہ ہونے دیں اس سے بالخصوص میں ہاتھ دور کر اپنی اسلامی بہنوں سے مدنی التجا کروں گا بحث کی عادت نکال دیجیے یہ جو آپ میں اگر الجھنے کی یا بحث کرنے کی عادت ہے بات بات پر مطلب کہ ایک جھگڑا کرنے کی عادت ہے ایک ٹارچنگ کرنے کی اگر عادت ہے تو اس کو نکال لیجیے آپ بولے کہ تو مرد کو نہیں سمجھاتا ایسا نہیں ہے اس کو سمجھانا ہے سمجھا لیکن شرعن بھی آپ اس کی ماتحت ہی ہیں نا شرحن آپ اس کی ماتحتی ہیں اس کو تھوڑا سا قبول کر لیجیے تھوڑا سا کہ جتنی شریعت نے کہا قبول ہی کر لیجیے آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس نظام کو قبول کر لیجئے اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے قرآن نے ہمیں نظام دیا ہے حدیثوں میں ہمیں نظام ملا ہے برائے کرم اس کو قبول کر لیجئے اور لیٹ ڈاؤن تھوڑا سا نیچے آئیے اور اپنے شوہر کی اس کے ساتھ بدتمیزی مت کیجئے اس کے ساتھ بحث مت کیجئے اس کی آمدنی پر اس کو تانا تن تنقید کا نشانہ مت بنائیے اس کی کسی چیز کے اوپر آپ مطلب کہ وہ الجھنا اور لڑنا ادھر اب وہ سامنے سے وہ مشتل ہوتا ہے کم آمدنی کی وجہ سے یا آپ کے لڑنے الجھنے کی وجہ سے بے سبسی کی وجہ سے اس کا بہت سارے نتائج غلط نکلتے ہیں کھائی نہ کھائی آپ کی طرف سے توجہ ہوتے گی خدا نہ خاصا کسی اور طرف توجہ جائے گی توجہ جائے گی تو پھر جناب کوئی منفی سازش منفی پلاننگ ہوگی یہی چیز اس سے سملر میں اسلامی بھائیوں سے عرض کروں گا کہ اگر آپ دیکھیں گے گھر میں کوئی مغص ماری کا ماحول ہے تو میں اسلامی بہنوں کو تو نہیں نہ کہوں گا کہ آپ گھر سے نکل جائیں یا گھر سے باہر چلے جائیں ان کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے لیکن میں اسلامی بھائیوں سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے ماحول کے اندر آپ اگر ہو سکے تو تھوڑا سا کمرے سے باہر چلے جائیے اسلامی بہن کو میں یہ ضرور مشورہ دوں گا کہ آپ کا جب یہ دیکھے ماحول کریٹ ہو گیا بالکل کفلے مدینہ لگا لیجیے خاموش ہو جائیے کمرے میں چپچا چلی جائیے یہ جو بحث کرنے کی جو عادت ہے نا اگر اسلامی بھائی میں بھی بحث کرنے کی عادت ہے تب بھی غلط ہے اس میں بھی جو بحث کرنے کی عادت ہے تب بھی غلط ہے یہ پہلے تو یہ زبانیں لڑتی ہیں نا پھر خدا نہ خاصا ہاتھ اٹھتا ہے پھر کیا کر لیا ہو آپ تصور کیجئے کہ یہ جب گھر کی چار دیواری میں تو جھگڑا ہو رہا ہوگا اس وقت جیسا نہیں ہوتا میں کچھ ملے میں کچھ کر دو تو مانتی نہیں ہے یہ کرو کچھ میرے اوپر کوئی چیز ہاتھ میں ہے کہ وہ خدا نا کر دے گا غصہ جو ہے عقل کو کھا جاتا ہے غصہ یہ عقل کو کھا جاتا ہے ہمارے آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واضح لفظوں میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ بخاری شریف کے حدیث ہے ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ مجھے وصیت فرمائیے ارشاد, ارشاد فرمائے غصہ مت کرو اس نے بار بار یہی سوال کیا جواب یہی ملا غصہ مت کرو غصہ عقل کو کھا جاتا ہے نہ کرنے کا کر دیتا ہے خدا نہ نخاستہ طلاق دے دیتا ہے خدا نہ نخواستہ کو زیادتی کر دیتا ہے خدا نہ خواستہ ہاتھ پر چلا دیتا ہے خدا نہ نخواستہ اس پر یہ چیزیں پھینک دیتا ہے اللہ نہ کرے کوئی بھی جیسی گھر میں چیزیں ہوتی ہیں اب کس کی چیزوں گھر سے نکالیں گے آپ تو اپنی آدتیں نہ نکال دیں بری ایٹ لیسٹ کچھ بھی ہے آپ اس کو تسلیم تو کرے نہیں میں تو مسلمان سے بات کر رہا ہوں مسلمان سے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو عورت کے لیے شوہر کے احکام بیان کیے ہیں اور اس کی جو اطاعت اور خدمت کا درس اللہ تعالی نے قرآن میں دیا جو اس کا مقام مرتبہ اللہ تعالی نے قرآن میں دیا اور حدیث پاک میں جو اس کی حقوق اور اس کی خدمت اس کی اطاعت کا درس اللہ تعالی کے حبیب نے اپنی حدیثوں میں دیا اس کو سمجھے بغیر آپ اپنے گھر کو اچھے طریقے سے نہیں چلا سکتے تو اپنے گھر کو مغز ماری سے بچائیے اپنے گھر کو اس طرح کی کیفیات سے بچائیے اور اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کریں کہ ان کی سوچ اس, اس کے مجاز و برے حیائی کی طرف جائے نہیں اب بہت سارے فتنوں سے بچیں گے ایک فتنے سے نہیں انشاءاللہ اللہ اب بہت سارے فتنوں سے بچیں گے تو آپ پرس میں جو جھگڑا کرتے ہیں نا میاں بیوی بی بی. بچے الگ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کا الگ معاملہ چل رہا ہوتا ہے پھر اس میں خدا نا کا تو غصہ پھر یہ پھر اس کی توجہ کہیں اور اس کی توجہ کہیں اور کہ میرا آدمی سہنی ہے پھر ہمارے دعوتیں ہوتی ہیں نا میں آپ کو اس کا ایک اور سائڈ افیکٹ بتا رہا ہوں دعوتیں ہوتی ہیں دعوتوں میں مرد عورت سب ملے ہوئے ہوتے ہیں ہماری آبازوں کا جو دعوت ہے مرد عورت سب ملے ہوئے ہوتے ہیں اب ابھی شوہر اور بیوی میں جھگڑا ہوا دونوں مل کر گئے کسی دعوت کے اندر چلو منہ اتنا بڑا پھلا ہوا ہے اب دعوت میں گئے تو آپ کا شوہر کسی غیر اجنبی عورت سے بات چیت کر رہا ہے جس ہماری عموماً بدقسمت کے ساتھ مواد ہے اے ماحول ہے تو اب وہ اسے بڑی خوش اخلاقی سے باتیں کر رہی ہے اچھا آپ کی عورت کسی غیر مرد سے جب وہ اجنبی مرد سے بات کر رہی ہے دو دعوتوں میں عموماً ہوتا ہے وہ بڑی جی آپ تو کر, کر کے وہ بڑا میٹھا میٹھا بول بول رہا ہے اب مرد سوچ رہا ہے کہ یار میری عورت کیسی بدتمیز ہے یہ دیکھو کیسی با اخلاق ہے اور وہ عورت سوچ رہی ہے کہ یار اس مرد کو دیکھو کیسا با ہے کسی تمیز سے بات کرتا ہے میرے شور کے اندر تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے لا محلہ آپ کے اندر کتنے فاصلے پیدا ہوئے ذرا سوچا آپ نے جبکہ جس عورت کو آپ اخلاق سمجھ رہے ہیں ضرور نہیں ہو, ہو اس کا شور بھی اسی طرف تکلیف میں آ رہا ہوگا اور وہ جس اور جس مرد کو آپ اخلاق سمجھ رہی ہیں ضرور نہیں کہ وہ واخلاق ہو اس کی عورت اس سے تکلیف میں ہوگی یہ وقتی طور پر ملنا آپ کو کسی کے اخلاق کی طرف مائل کر رہا ہوتا ہے یہ ہوا کیوں کہ ہم نے گھر میں دوسرے کے ساتھ یہ سارا معاملہ پیش کیا کہ کسی اور طرف توجہ گئی نا تو ایک تو وہ ماحول غلط کہ جہاں یہ ملنا جلنا رہتا ہے دیکھیں اسلام نے روکا ہے نا مرد الگ عورتیں الگ کیوں ایک دوسرے کے ساتھ اجنبی مرد و اجنبی عورتیں ملیں کہ انسان کا ذہن منتشر ہو اور فرق آئے اور گھر کے تعلقات خراب ہوں اب سازشیں پریننگ جوڑ توڑ اور جناب وہ تیزاب پھیکو اس کو تباہ کر دو برباد کر دو اس طرح کے واقعات بھی آپ کو ملیں گے کہ وہ جان چھڑانا چاہتی ہے وہ جان چھوڑانا چاہتا ہے کیا کریں شاید میں نے بہت کچھ آپ کو بیان کر دیا ہے اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات پھر اسلامی بہنوں نرم ہو جاؤ ٹھنڈی ہو جاؤ اور اپنے شوہر کی اطاعت میں آ جاؤ اگر وہ ظلم کر رہا ہے اب صبر کریں وہ زیادتی کر زیادتی کر اب صبر کریں اکولیٹی برابری شانہ بشانہ ارجال و قوامون علی النساء اللہ تعالیٰ نے مردوں کو افسر بنا ہے عورتوں پر یہ اس رب کا ارشاد ہے جس پر آپ بھی ایمان لاتی ہیں میں بھی ایمان لاتا ہوں ہم سب اس پر ایمان لائے فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے اور ان کو تاکید کی ہے مردوں کو عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کے لیے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سال ظاہری سے پہلے جن آخری کلمات کو بیان کیا جاتا حدیثوں میں ان میں ایک کلیمہ یہ بھی ہے کہ مردوں کو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرایا ہے تو یہ دونوں لوگ بیلنس ہے یہ بیلنس نہیں ہے یہ بیلنس ہے سمجھنے کی ضرورت ہے اطاعت بحث نہ کریں بس میری جو موٹی عقل میں آتا ہے نا گھر میں جھگڑا بحث سے ہی شروع ہوتا ہے اپنی خواہشات منوانے پر شروع ہوتا ہے اس طرح کی بحثیں شروع ہوتی ہیں یہ کیوں نہیں کیا یہ کیوں نہیں کیا یہ وہ پکانے پر وہ اچھے اچھی اچھی فرمائشوں پر رشو پر وہ نمک کم نمک زیادہ ٹھیک ہے نمک کا نمک زیادہ مرچی کا مرچی زیادہ ٹھنڈا کم ٹھنڈا زیادہ تو گرم یہ سب چیزیں جو بھی ہیں ٹائمنگ میں آگے پیچھے ہونا یہ سب ایک بشری چیزیں ایک نیچرل تقاضے ہوتے ہیں غصہ کرو گے تو مطلب نہیں جائے گی آپ نے غصہ کر کے نمک نہیں ہے تو نمک کو نہیں جائے گا اس کے اندر نمک جیسا تو ابھی رہے گا آپ اپنا نمک کیوں خراب کر رہے ہیں چلو کھانا خراب ہو گیا ہو گیا آپ اپنا گھر کیوں خراب کر رہے ہیں تو سوچے اکثر سے تو کام لیں تو بے وقوف والا کام کر رہے ہیں اور غصے میں آ کر اپنے گھر کو برباد کر رہے ہیں یہی غصہ قتل کرواتا ہے یہی غصہ تلا دلوا دیتا ہے یہی غصہ جیلوں کے پیچھے ڈلوا دیتا ہے یہی غصہ تیزہ پھیکوا دیتا ہے یہی غصہ تباہ برباد کر رہا ہوتا ہے حضرت سئی ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ سنو اے آشیقا نے رسول میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائی ہے جو مجھے جنت میں داخل کر دے جنت میں جانا ہے بولا شیخان رسول جنت میں جانا ہے ہمیں جنت میں جانا ہے بس ہمیں جنت میں جانا ہے اچھا ہمیں جنت می میں می جانا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی والی وسلم مجھے کوئی ایسا عمل ارشا فرمائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے مالی کے جنت صلی اللہ تعالی علی وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی غصہ نہ کرو تو تمہارے لیے جنت ہے فنش رہی بات یہ کہ وہ ہاتھ میں نہیں آئی جو رشتہ آپ کا جس سے مقدر ہے نا اس سے کہیں جانا نہیں ہے جو رشتہ آپ کا مقدر نہیں ہے وہ آپ کو ملنا نہیں ہے تو اب اس پر نفرت غصہ چھینا بوکس انتقام بدلہ لینا کیسا جو رسک آپ کے زی... جو رسک آپ کا مقدر نہیں آپ کو ملے گا نہیں جس رسک پر آپ کا نام لکھا ہے وہ آپ سے کوئی چھین سکتا نہیں غصہ انتقام بدلہ کیسا اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور ان بربادیوں سے اللہ تعالی ہمیں بچنا نصیب فرمائے نفسیاتی ڈاکٹر سے ہم نے کو تاثرات لیے تھے آئیے وہ تاثرات آپ کو سناتے سوری ماہر نفسیات ڈاکٹر نفسیاتی ڈاکٹر نہیں مادت کے ساتھ رجوع کرتا ہوں ہمارے ماہر نفسیات تھے ڈاکٹر تو نفسیات کو ڈیل کرتے ہیں نفسیاتی مریضوں کو ان کے تاثرات ہیں میرا نام ڈاکٹر اختر فرید دیتی ہے آ, میں سینئر سائکائٹسٹ ہوں آج کل آ, جو ہے یہ چیزیں بہت زیادہ خبروں میں اور میڈیا میں آ رہی ہیں تیزاب فیکنگ کے حوالے سے تو سب سے پہلے تو میں یہ بات کہوں گا کہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے یا جو رشتہ کسی نے بھیجا کسی لڑکی کے حوالے سے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ انسان ایک انڈیویجل ہے ہمیں دوسرے انسان کو بھی ایک انفرادی طور پہ ایک انڈیویجل طور پہ ہمیں لینا چاہیے اور ہر انسان کی اپنی شخصیت ہوتی ہے اس کی اپنی باؤنڈریز ہیں اس کی اپنی سیلف ریسپیکٹ ہے ٹھیک ہے اس کو ایک الگ انسان سمجھنا چاہیے یہ چیز کیوں ہو رہی ہے معاشرے کے اندر معاشرے کے اندر جو ہے غصہ اور اینگر بہت بڑھ رہا ہے جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کی شخصیت کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے ان کی شخصیت کے بلڈ اپ کیسا ہوا ہے اینگر جو ہے کسی کے اندر وہ ایک دن میں بلڈ اپ نہیں ہوتا وہ ایک شخصیت کے اندر گریجولی بلڈ اپ ہوتا ہے بہت ساری نفسیاتی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو پاتی بایوپولر ڈسارڈر ایک بیماری ہوتی ہے اس میں ایک جنونی کیفیت ہو جاتی ہے انسان کی آدمی کے اندر غصہ اور تشدد بہت بڑھ جاتا ہے تو بہت سارے ایسے لوگ جو نفسیاتی طور پہ بیمار ہوتے ہیں بعض بعد ڈپریشن کے اندر جو ہے غصہ انسان کے اندر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو پاتا وہ نفسیاتی بیماری ڈیٹیکٹ نہیں ہو پاتی وہ لوگ ٹریٹمنٹ میں نہیں ہوتے اور شک و شبات لوگوں کے اندر پیدا کر دیتا ہے بہت سے نفسیاتی مریض ایسے ہوتے ہیں جن کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوا ہوا ہوتا اور جب ان کو کسی ایسی سچویشن میں جہاں پہ ان کا اینگر آؤٹ برس بہت شدید ہو جائے اور وہ کوئی چیز ایسی چاہتے ہوں کہ جناب یہ چیز ہونی چاہیے یہ چیز ملنی چاہیے ہماری بات مانی جانی چاہیے اور وہ چیز جب ان کو نہیں مل پاتی ان کی بات نہیں مانی جاتی تو وہ اپنے اندر اس کو سمجھتے ہیں کہ ان کی ایگو ہرٹ ہوئی ہے ریونچ کا ایک جذبہ ایک بلڈ اپ ہوتا ہے جو کہ اتنا شدید ہوتا ہے تو انسان کا شعور جو ہے وہاں مفروض ہو جاتا ہے اس شخص کو کی بہت ضرورت ہے بچے کی جو تربیت ہوتی ہے وہ شروعات ہی گھر سے ہوتی ہے ماں باپ کے آپس کے تعلقات بہت امپورٹنٹ ہیں باپ جو ہے وہ رول ماڈل ہوتا ہے اپنے بچے کے لیے ٹھیک ہے تو ایک بچہ ایک خالی سلیٹ کی مانند ہے تو گھر کا ماحول بہت ضروری ہے اگر باپ کے اندر تشدد ہے باپ جو ہے وہ نشے کا استعمال کرتا ہے بیوی بچوں کا خیال نہیں رکھتا ہے تو بچے کی شخصیت بھی اسی طرح سے بلڈ اپ ہوتی ہے ہمارا دین بھی یہ ہمیں سمجھاتا ہے صبر برداشت معاف کر دینا محبت اور ہمدردی سے پیش آنا اگر ہم اس کی ترویج کریں اور اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر بہت سی ہم بھلائی لا سکتے ہیں ہم سیکٹری کے اندر ہے, ہم دوائیں دیتے ہیں لیکن ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں ہاں وہ باتوں سے علاج ہوتے ہیں بہت سارے کاؤنسلنگ کے ٹریٹمنٹ ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر انسان کے مس کنسپشن ہوتے ہیں آدمی غلط سوچ رہا ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں تو ہم اس کو درست کرتے ہیں یا پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ہرٹ ہوا ہوتا ہے بہت چیزوں سے تو ہم کاؤنسلنگ کے ذریعے اس کو وینٹیلیٹ آؤٹ کراتے ہیں میں اپنے پیشنٹ سے کہتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کوکر کو آگ پہ رکھیں اس کوکر کو اور اس کا جو گیس کو نہ نکال دو ایک تو کہیں گے وہ بلاسٹ ہو جائے گا نشے کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ جس میں اینگر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے یہ ایساس کرنے کی ضرورت ہے کہ اس شخص کو نفسیاتی بیماری ہے اور اس کو پھر جب ٹریٹ کریں گے تو اور دوسری علاماتوں کے ساتھ اس کا غصہ بھی کم ہو جائے گا غصے کو بھی انہوں نے بہت ہائی لائٹ کیا ہے اور ہم نے کوشش کی ہے کہ چونکہ یہ تیزاب گردی کے واقعات بہت زیادہ اخبارات کے اندر پیپر اور الیکٹرانک میڈیا پر ہائی لائٹ کئے جاتے ہیں کیے جاتے ہیں اور اس کو کافی مطلب کے لوگ سیریس دے رہے ہیں ہم نے کوشش کی ہے چونکہ یہ کوئی ڈھکا چھپا سا مرض تو ہے نہیں کہ یہ پتا نہیں ہے لاکھوں لاکھ اخباروں میں یہ خبریں چھپتی ہیں اور شاید کروڑوں لوگ الیکٹرانک میڈیا پر اس کی خبریں دیکھتے سنتے ہوں گے اور اس طرح کی چیز ہوتی لیکن ہم نے کوشش کی کہ یہ ہونے والی جو خطرناک معاشرے کا جو ایک مرض ہے اس کی تباہ کاریاں آپ کے سامنے لائیں اس کے اسباب آپ کے سامنے لائیں اس سے بچنے کی صورت آپ کے سامنے لائیں تاکہ کوئی... کیونکہ ایسی کئی برائیاں معاشرے میں ہوتی ہیں کہ ہم ان کو یہاں پر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ بچے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ڈھکی چپی سی بیماری ہے اور اس کو ہم نے لا کر آپ کے سامنے رکھ دیا کہ دیکھو آپ آج پتا چلا کہ اچھا یہ بیماری ہے اچھا یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے یہ چیزیں تو ہو رہی ہوتی ہیں وہ بڑھ رہی ہوتی ہیں پہلے نہیں تھی پہلے چار تھی ہو گئی 8 سے سولہ ہو گئی سولہ سے ہو گئی سے بر بر نا جانے کتنے تک اور یہ سینکڑوں کا فیگر یہ ملک و بیرون ملک میں یہ اپنا پورا کر رہی ہوتی ہیں اور پھر مطلب کہ لوگوں کے دل میں اگر خوف خدا پیدا نہیں ہوگا صحیح معنوں میں دین اور اسلام کا پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا آخرت کی پرسش کا خوف قیامت کا خوف جہنم کا خوف اللہ کی گرفت کا خوف پیدا نہیں ہوگا تو ہم چیزوں پر کیسے قابو پا سکیں گے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے اس طرح کے ناصور قسم کے جو معاملات ہیں وہ لے کر آئیں اور اس کے اسباب لے کر آئیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور یہ ایسا نہ ہو آئندہ کے لیے اور ہمیں اللہ تعالیٰ ضبط دے صبر دے حوصلہ دے ہمت دے آپس سے محبت اور پیار سے رہنے کا جذبہ تھا فرمائے تو یہ ہم کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے اور اس میں جو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے فرمائے اب اس معاملے میں عوام کے بھی بڑے مختلف قسم کے تاثرات پائے جاتے ہیں آئیے کچھ آپ کو عوامی تاثرات بھی دکھاتے ہیں. لوگ ایک دوسرے پہ تیزاب پھینک دیتے ہیں محبت میں کاروبار میں ذاتی دشمنی کی وجہ سے یہی بولنا چاہوں گا کہ یہ غلط کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں اچھی چیز نہیں ہے کسی کے منہ کے ساتھ ایسا کرنا اچھی بات نہیں ہے باقی یہ ہے کہ ایک چیز سے دشمنی نکالنے سے یہی کیا ہے کہ طریقہ ہے کیا یہ تو غلط ہے بہت غلط بات ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اللہ <تصفح> جانے یہ کیوں کرتے لیکن کرنا نہیں چاہیے ایسا یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتے یہ چیز صحیح نہیں ہے نا یہ ظلم ہے نا کسی سے یہ تو نا انصاف کر رہا ہے نا کسی کو بگڑنا وہ تو ظلم کر دیتے ہیں لیکن تیزاب جب دوسری جگہ پر پھینکنا بھی بہت آزاب ہے خدا کا نازل ہو جائے گا آج کل نفسا نسی کا عالم ہے اور کچھ بھی نہیں لوگ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے نہ خدا کا خوف نہ رسول کا خوف ہائی پیسہ اور ہائے پیسہ بے روزگاری کی ویسے لوگ تیزاب لوگ رہے ہیں جی تنگ آ جاتے ہیں ایک دوسرے سے یہ بیسک یہی ہے کہ وہ ویشی پان ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے کسی کے اوپر کسی کو جلا دینا ویشی پان نہیں ہوتا میں تو یہی کہہ سکتا ہوں میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تیزاب پھینکنے کے معاملے میں ان سختیوں پہ جو قانون پاس ہوا ہے تیزاب پھینکنے پہ جو کم از کم چودہ سال کی سزا کا قانون ہے اس سے عمل درامد ہونا چاہیے عام عوام کو اس چیز کو بہت زیادہ کنڈم کرنا چاہیے کسی بچی پہ تیزاب پھینکا ہے وہ آپ کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے میری بہن بھی ہو سکتی ہے میں تمام لوگوں سے تمام پاکستانیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے شعور میں اضافہ کریں اور لوگوں پہ خاص کر بچیوں پہ تیزاب پھینکنے سے پرہیز کریں ہو معاشرے میں بھی کیا کر سکتے ہیں لیکن اس کو یہ کہ بہت غلط عمل ہے نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو اصل میں بیسکلی بات یہ ہے کہ لوگ فائنینشیل بہت ڈسٹرب ہیں ٹھیک ہے نا جس کی وجہ سے لڑکیاں ان کو ملتی نہیں ہے ظاہر سی بات ہے جو گھر والے ہیں وہ یہی چاہیں گے کوئی بھی لڑکی ہو وہ یہی چاہیں گے کہ جو لڑکا ملے وہ فائنینشلی بھی اچھا ہو اور جو ہے نا جس کی فیملی بھی اچھی ہو یہ تیزاب پھینکنا کوئی حل نہیں ہے یہ ٹوٹلی جہالت ہے کہ آپ نے تیزاب پھینکیے تیزاب پھینکنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ اور برائیاں پیدا ہوں گی جیسے کہ آپ نے تیزاب پھینکیے تیزاب پھینکنا کوئی حل تھوڑی ہے پڑھے لکھے اگر ایسی فیملی ہوگی تو پڑھی لکھی فیملی کبھی بھی ایسا نہیں گئی نبے پرسینٹ اسی وجہ سے مہنگائی ہے ہر کسی کو آ اپنی لائف جینے کا یہ طریقہ نہیں ہے اگر میری شادی اس سے نہیں ہوئی تو میں اس پر تیزاب پھینک دوں صحیح ہے نصیب میں نہیں ہے تو نہیں ہوئی ایسا نہیں کرنا چاہیے اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں اکثر یہی ہی ہوتا ہے کہ اگر کسی لڑکیا کسی دوسرے سے محبت کرتے ہیں وہ تو ایک اگر منع کرے اس تو ایک دوسرے کے اوپر پھینک دے دیتے ہیں یہ غلط ہے ظلم زیادتی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ایسے ماحول کو پیدا کرنے ہی نہیں دینا چاہیے لیکن اب یہاں تھوڑا سا ایک مدنی پھول ارض کرنا تھا وہ شروع میں جن نے تاثرات دیے تھا اگر ان کا وہ کوئی جرسی وغیرہ پہنی تھی چین بھی وہ ایک پہنا ہوا تھا بتائیں گے اب دیکھیں انہوں نے یہ جو آپ گلے میں دیکھ دیکھا ایک رنگ لٹکی ہوئی ہے کالے دھاگے کے اندر اب یہ جو رنگ ہے نا ہاں یہ رنگ اب یاد اب یہ کچھ بھی ہو سکتی ہے انگوٹھی ہو سکتی ہے رنگ ہو سکتی ہے کان کا بوندا ہو سکتا ہے یا کوئی بھی ایسی چی... کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے بعض لوگ کان میں یہ بندے پہن رہے ہوتے ہیں اور یہ رنگ پہن... اب یہ نا اسٹیل کی لگ رہی ہے مجھے جو لگ رہی ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں یہ دھات ہے میٹل ہے اس کا پہننا ناجائز ہے بعض لوگ تاویزات پہ، تاویز پہنتے ہیں اور میٹل کی دھات کی یا چاندی کی ڈبیاں بناتے ہیں یہ بھی ناجائز ہے چمڑے کا کوئی بھی چمڑے کا بنا لیں اس میں تابی شریف پہن لیں اور یہ جو انہوں نے پہنا ہے اس طرح کے جو بھی ہمارے لوگ پہن رہے ہوتے ہیں یہ سب ناجائز ہے شریعت اس کی اجازت نہیں دی ہے نہ مرد کو کان میں بندا وغیرہ یا بالی وغیرہ پہننے کی اجازت ہے نہ اس طرح کے کوئی بھی دھات کی لاکیٹ یا چین وغیرہ اس طرح کی رنگ پہلے دھاگے میں باندھ کے پہنی ہے اس کی بھی اجازت نہیں ہے نہ یہ ہاتھ میں جو چاندی کے اور سونے کے اور میٹل کے جو بریسلٹ پہنتے ہیں چینے پہنتے ہیں اس کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے یہ بھی ناجائز ہے یہ بھی حرام ہے اور جو عورتوں کی طرح لمبے بال رکھتے ہیں کندھوں سے نیچے اور اس کی پونیاں بھی بناتے ہیں یہ کندھوں سے نیچے بال رکھنا یہ بھی حرام ہے اور یہ پونی بنانا یہ بھی عورتوں کی وضاح اختیار کرنا ہے اس سے توبہ بھی کریں اور اس کو اپنی وجود سے دور کریں تمام عاشقان رسول اس کی نیت بھی کریں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اس سے پہلے کہ موت آ جائے ہمیں اپنی اصلاح کر لینی چاہیے اپنے گناہوں سے توباہ کر لینی چاہیے اور گناہ سے بچ کر زندگی گزارنی چاہیے اس کے لیے دعوت اسلامی کا ماحول اختیار کر لینا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین صلی اللہ تعالیٰ علی وآلہ وسلم حبیب صلی اللہ تعالیٰ